ان الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ پیارے اقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجبر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد صلی اللہ تعالی ولی قیا سگیر مدنی چینل کے ناظرین عید الاضحیٰ کا آج دوسرا دن ہے مدنی چینل آپ کے ساتھ آپ کی خوشیوں میں شریک ہے اور مدنی چینل کی خصوصی ٹرانسمیشن بھی آپ دیکھنے کی سہارت حاصل کر رہے ہیں فضان عید قربان آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ شاء اپنے وقت تک یہ نشریات ہماری جاری و ساری رہے گی اور ہمارے مدنی چینل کے مبلگین کے وہ چہرے جو آپ وقتاً فوقتاً سال بھر میں مختلف اوقات میں دیکھتے رہتے ہیں آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ان مبلگین میں سے ایک تعداد کو آج جو ہے اپنے ساتھ شامل کیا جائے الحمد جل یہ ادا اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے مدنی پھول بھی ہوں گے ان شاء آپ کی کالس بھی لیں گے اور آپ کے میسجز بھی ہم ضرور اس کا حصہ بنائیں گے نافخان اسلامی بھائی بھی ہیں انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے آ, ہمارے بہت پیارے آصف بھائی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے یہ ہمیں کلام بھی سنائیں گے کاری عبد الخلیل حافظہ حافظ اللہ تعالی یہ بھی ملٹی ڈائمینشنل اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ تلاوت اکلامی پاک بھی سنائیں گے اور آج ان سے انشاءاللہ ہم ان کی فیلڈ کے حوالے سے بھی کچھ آ, معلومات لیں گے انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں مدنی چینل کا بڑا زبردست سلسلہ ہے مدنی کلینک اس میں آتے ہیں اور کوئی بھی مرض ہوتا ہے سپیسیفک مرض اس کے حوالے سے نسخہ بھی بتاتے ہیں تو بکر عید کے دن جب آتے ہیں تو عمومی طور پر گوشت کی جو ہے وہ ایک بہار ہوتی ہے سالن پک رہا ہے اس میں بھی گوشت ہوتا ہے اگر سالن چاول پک رہے ہیں تو چاولوں میں بھی گوشت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کی شکل میں جو بنا کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی گوشت ہی ہوتا ہے اچھا کھانے میں بھی کہیں آپ ایک جگہ پر پہنچے آپ کو کھانے کی خوشبو آئی خوشبو نے جو ہے بھوک بڑھائی آپ نے ہے وہ اس کو شرف بخشا اس کو کھایا دوسری جگہ پر گئے وہاں کچھ اور تیار تھا وہ بھی آپ نے جی چاہ کھا لوں وہ بھی کھا لیا تیسری جگہ پر پہنچے وہاں پر بھی کچھ بنا ہوا تھا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کھانے کا لیکن اس کھانے نے ایٹریکشن جو ہے وہ ایسی اپنی دکھائی کہ وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ہے وہ حصہ ڈال ہی لیا تو یوں جب بندہ چل ہوتا ہے تو بعض اوقات جو ڈائجسٹ سسٹم ہے یہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو آج میری نیت ہے انشاءاللہ ہم خلیل بھائی سے کوئی ہاضمے دار چورن کا نسخہ بھی پوچھیں گے انشاءاللہ جو گھر میں ہی بن جائے اور آسانی سے بن جائے ویسے چورن کھانے کی نوبت آنی نہیں چاہیے امیر نے کل بڑی پیاری بات کہی ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنف الطاف فرمائے کہ آپ کھانا کھائیں لیکن ڈر ڈر کے کھائیں گوشت بھی کھائیں لیکن ڈر ڈر کے کھائیں مطلب اس کا یہ ہے کہ اتنا نہ کھائیں کہ بعد میں جو ہے وہ کوئی ڈائجسٹو پرابلم ہو یا ہارٹ ڈیزیز میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے کولیسٹرول کا لیول بڑھ جاتا ہے یورک ایسڈ کا لیول بڑھ جاتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے تو ان سے ان شاء اللہ کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کے حوالے سے بھی کچھ معلومات ضرور حاصل کریں گے بہرحال آپ نے بھی سلسلے میں شامل رہنا ہے بلی راؤد اسلامی ہے ان کی کیا مصروفیات رہیں اور کیا مصروفیات ہوں گی کس طرح سے یہ عید منا رہے ہیں کچھ بات ان سے بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ بنانا ہے آپ نے کل سے اپنے سراؤنڈنگ ایریا میں اپنے ارد گرد کون سی چیزیں آبزرو کی ہیں محسوس کی ہیں جن کے بارے میں آپ کی رائے یہ ہو یار یہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور کیسے کوئی انسیڈینٹ آپ نے ایسا دیکھا ہو جو نہ ہونے کا ہو لیکن وہ ہو رہا ہو تو آپ ہمارے ساتھ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں جیسے بہت ساری ویڈیوز بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ لوگ جو فارغ ہوتے ہیں اور جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شیئر کرتے رہنا ہے ویسے ضروری دی کہ ہر جو بندہ جو فارغ ہے وہی وہ شیئر کرتا رہے لیکن عمومی طور پہ جو ویلے بندے ہوتے ہیں ان کو یہ کام کرنا زیادہ جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ لگے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے ہیں اب دس منٹ بعد کوئی اور ویڈیو آ جائے گی پندرہ منٹ بعد کوئی اور آ جائے گی آدھے گھنٹے بعد کوئی اور آ جائے گی یوں بھی بعض اوقات کرتے رہتے ہیں اچھا یہ جو کر رہے ہیں اگر تو کام کی بات کر رہے ہیں اچھی ویڈیوز بھیج رہے ہیں نیکی کی دعوت پر مبنی ہے تو تو تو اچھی بات ہے لیکن اس میں بھی ایک جو ہے وہ ترکیب کے ساتھ ہی معاملہ ہونا چاہیے لیکن اگر بیتی چیزیں ہیں تو یہ ضروری بالکل واضح سی بات ہے بدی ہی سی بات ہے وقت ضائع کرنے والی بات ہے اپنا بھی وقت ضائع کرنے والی بات ہے دوسروں کا وقت بھی ضائع کرنے والی بات ہے کچھ لوگوں کا جو انٹرنیٹ پیکج ہوتا ہے وہ تو ان ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ تو جتنا مرضی استعمال کریں کرنے والے جو ہے وہ ڈھائی ڈھائی سو جی بی بھی استعمال کر رہے ہیں اللہ رحمت فرمائے اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا سو ایم بی بھی ہفتہ نکال جاتا ہے جی کچھ بات اس پر بھی کریں گے انشاءاللہ لوگ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں کہ قربانی کا جانور جو ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے اس کو ذبح کرنے کے لیے جب کسائد جو ہے وہ آ رہے ہیں تو وہ کیا دھینگا مشتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ جانور کیا حال کر رہا ہے اس طرح کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور جن کی قربانیاں ہو چکی ہیں اللہ اس کی قربانیاں قبول فرمائے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ سے و تعالیٰ ان کی بھی قبول فرمائے اور ان کو اللہ سے و تعالیٰ سلامتی اور عافیت بھی عطا فرمائے انشاءاللہ رنگ برنگے مدنی پھول سلسلے میں آج شامل رہیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے شامل رہیے اپنی عید کی خوشیوں میں مدنی چینل کو شامل کریئے اپنی کال کے ذریعے سے اپنے میسیج کے ذریعے سے آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت اقلام پاک سلحیب صلوال صلی اللہ تعالیٰ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السلام فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مسلمان کے نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اچھے نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و رضا پانے کے لئے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت قرآن کریم کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعدیم کی نیت سے ادب کے ساتھ خوب توجہ سے کان لگا کر تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے صلی اللہ تعالی علی محمد بلاہ الرحمن الرحیم ان سو فل مؤشا ریل فمن ہر جل بری تم فن جہا وَ wa fanmpiم وَلَ tannta woعَ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من البينات والهدى من بعد ما بينا نہ بات سن چکے ہیں اور اب ہم ناطر صلیم مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے الحمد للہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے جیت میں بلیغ اداؤ اسلامی جن کی باڈی لینگویج سے میں بہت انسپائر ہوں ہمارے بہت پیارے مبلیغ اداؤت اسلامی ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیق کا مدنی حاصلہ اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ آپ ماشاءاللہ مفتی صاحب کی زیادہ بھی کر رہے ہیں مرحبا مفتی صاحب آپ کی آمد میرا تو خیال تھا میں اٹھ کے آپ کا استقبال کروں گا جی. مرحبا مرحبہ آپ کا تشریف لانا حافظ الدان جی. چیفی صاحب ماشاء اللہ تشریف لا چکے حافظ صاحب آپ یہاں آصف بھائی کے پاس آ جائیں مرحبا سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کی بھی مائک تو نہیں مائک لگ گیا آپ کو اچھا چلے ٹھیک ہے یہ ہمارے آڈیو والے ٹھیک کر لیں گے ابھی نادر صدم بول سنتے اور یہاں جو ملکین موجود ہیں وہ ملکین ہیں نعت خان بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے کچھ جو ہے سوچا ہوا ہے بلکہ میں نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کیا کرنا چاہیے کچھ بتایا ہوا ہے ان کی ایکٹیویٹی کیا ہوگی اور کچھ مزید بھی ایڈ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ بلکہ میری نیت ہے کہ ہم وہ بھی ایڈ کریں گے وہ کیا ہے آپ انتظار کریں اور تصور تصور رسول پاک میں گم ہو کر تصور مدینہ میں گم ہو کر نا شریف ابی سماعت فرمائے سلدور حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ, علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المقمنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میں بھی نیت کرتا ہوں آپ نیت کیجئے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لئے ہم کلام سنیں گے انشاءاللہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ لا لا ہلو لا نہیں وسل سلام ہمت سل نہیں وسل سل وسل ل <تصفح> تیری جب پردید ہوگی جلدی میں دید ہوگی تیری جب قدید عصلط شاہ امام احمد رضح خان علیہ الحمد الرحمن کا بہت کلام آئیے مل کر پڑھنے کی اور سننے کی سعادت حاصل کرتے اللہ زب مبارک کلام کے سب کے ہماری بے حساب فرمائے آمین فلن بنو سلطار who put hope حضرت بھی آپ جو ہے وہ سماعت فرما چکے ہیں ماشاءاللہ اللہ پیارا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی تعریف توصیف اور پھر اس میں ذکر ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلی مبارک کا بھی ابتدا ہوئی ہے حضور کے ذکر سے اور انتہا کی ہے امام علیہسنت نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھرانے کے ذکر سے سبحان اللہ اللہ تبارک ہمیں بھی ان مبارک ہستیوں کی محبت عطا فرمائے ان کی الفت فرمائے جتنے لیکن یہاں موجود ہیں میرے ذہن میں خیال آیا میں سب سے پہلے آپ کو عید مبارک بولوں آپ سب کو عید مبارک ہو ماشاء اللہ جی آمین تکبر اللہ منا منا و من کم ٹھیک ہے جی مرحبہ ماشاء اللہ اگر آپ کو عید کی مبارک باد دے تو تکبر اللہ مننا و مین کم یہ کہنا جو ہے یہ مصحب ہے کا مدنی پھول بھی ہے جی اس پر بھی عمل کریں مہاراج مبلغین راؤ اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلسلہ کھلے آنکھ سلی اے کہتے ہیں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مدنی پھول بھی جو ہے وہ لٹاتے ہیں آج ہم ان کے ساتھ ہیں جی مفتی صاحب سے گفتگو کی ابتدا کریں گے ہمارے بزرگ بھی ہیں بڑے بھی ہیں حضور عید کا دن اور اس میں ہم گفت ہی جو ہے وہ کوئی بات کریں ایسے خوشیوں کا ایک ماحول ہوتا ہے تو خوشیوں کے ماحول میں ہر بندہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے جس سے اس کیمسٹری میچ ہوتی ہے یعنی میری اور راشد بھائی کی آپس میں بڑی دوستی हुँ. ہے تو میں راشد بھائی کے ساتھ بیٹھوں گا ان سے بات چیت کروں گا اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ راشد بھائی سے تو اچھے طریقے سے بات ہو رہی ہے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو رہا ہے لیکن کچھ دیگر لوگ جو ہیں وہ اگنور ہو رہے ہیں یا بندہ ان کو اگنور کر رہا ہے یوں بھی بعض اوقات ہوتا ہے اچھا وہ اگنور ہونے والا کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے یہ بھی ایک پوری جو ہے وہ ایک سائنس ہے کہ بندہ باز... چھوٹوں کو تو ویسی خاطر میں نہیں لاتا اور بڑوں کے بارے میں بھی بندہ بات کو سوچ رہا ہوتا یار ان کو ملیں گے انہوں نے کوئی نہ کوئی آگے سے بات ہی کر دینی ہے کیا فرمائیں گے آپ اس انداز پس روش پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ, بہت پیارا سوال ہے آپ کا اور اس, ان موقع پہ عمومی طور پر آ, یہ بات پریکٹیکل بھی سب کو نظر آتی ہے گھروں میں ہوں باہر ہوں کسی بھی جگہ جب کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے کوئی مخصوص ایام آتے ہیں اور یہ ہمارا مذہبی اور ایک عبادت کا تہوار ہے اور ایام ہیں ان مواقع پہ آدمی یہی تلاش کرتا ہے کہ جو میرے جن, جن سے میرا ذہن ملتا ہے جن کے ساتھ میری گفتگو کلام سب جو ہے وہ سیٹ ہے میں انہی کے ساتھ ہی اپنے یہ ایام گزاروں اچھا شادیوں کے موقع پہ بھی, بھی ایسا ہوتا ہے وہ انہی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند کریں گے انہی کے ساتھ بات چیت کرنا اسی طرح اور مواقع بھی ہوتے ہیں صحیح آپ فرما رہے کہ بزرگ جو بڑی عمر کے بالخصوص چھوٹے تو کسی خاطر میں نہیں آتے کہ ان کو وہ کیا کلام کریں گے بڑوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کچھ پیش آئے جاتے ہیں کہ آدمی ان کے ساتھ بلکہ حتیٰ کہ اپنے ہی بزرگ اپنے گھر کے ہی بڑے افراد چاہے وہ بڑے ان میں سے بہت زیادہ عمر میں بھائی ہوں یا والد ہیں یا گھر کے اندر چچا رہتے ہیں یا اپنے رشتے قربا میں بھی چچا ہیں مامو ہے ماموں ہیں اس طرح کے بڑے افراد ہیں تو ان کے ساتھ عموماً ایسے تعلقات نہیں رکھے جاتے حالانکہ ہماری تربیت کیا فرمائی گئی کی ہے یہ ارشاد فرمایا یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بڑوں کی عزت احترام کرنا یہ اللہ کی عزت کرنا اللہ ہے یعنی بڑوں کی عزت یہ بالخصوص جس میں بڑوں کے بارے میں ذکر فرمایا اللہ کے اکرام میں سے عزت میں سے یہ معاملہ ہے کہ آدمی بڑوں کی عزت کرے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ملم یرحم عالیہ سگیرنا ولم یوکر کبیرانہ فلح سمینا جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اب بڑوں کے ساتھ عمومی طور پر معاملہ جو ہوتا ہے حالانکہ بزرگ ہونا بڑی عمر کا ہونا کئی ایسے ہوں گے کہ جو, جو جوانی میں تیس سال میں کچھ چالیس سال میں کچھ پچاس سال میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی اکثر امت ساٹھ ستر سال کے درمیان ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسا ہے یہ ایوریج کی عمر یہی ہے بلکہ ابھی تو حکیم صاحب بھی تشریف فرمائے یہ تو مزید پچاس پہ بھی لائیں گے کہ ابھی جو ایام بھی چل رہے ہیں اور کھانے پینے کے سلسلے بھی ہیں تو اب تو یہ پچاس سے بھی آگے تقریباً مشاہدہ یہ ہے کہ ہر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا پچاس پچپن سے آگے بڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو چالیس سال والے کے لیے بھی فضیلت بیان کی کہ جس نے اسلام میں چالیس سال پا لیے اس کے لیے بھی فضیلت بیان کی گئی اور پچاس سال والے کے لیے فضیلت ساٹھ سال ستر سال اسی سال نبے سال کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اس کے اگلے پچھلے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جس کی اسلام کے اندر اللہ اللہ اچھا اللہ اللہ ایک بال سفید ہو جانا اسلام آئے میں آئے یہ آئے آئے اس کو نور اتا فرمایا جائے گا کیا کے دن اور فرمایا اپنے بالوں کو کھیڑو مت یعنی جو سفید آئے آئے ہو جاتے با با ہیں کہ یہ تمہارا نور ہے اس میں اضافہ کرو صحیح. صحیح. تو عمر میں آدمی جتنا بڑھتا جائے ایک اور بات مجھے یاد ہے مج کہ جس میں کسی نے تنگ دستی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا تو آپ نے فرمایا کہ شاید تم کسی بزرگ کے آگے چلے ہو یعنی اس کی عزت اکرام میں یہ کمی کی ہو تو یہ بات ہمیں بالکل سمجھنی چاہیے اور اس حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بوڑھے کی عزت اس لیے کرتا ہے کہ وہ بوڑھا ہے ضعیف ہے تو جب یہ شخص اس عمر میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کسی کو مقرر کر دے گا جو اس کی عزت اللہ کرے اللہ گا اللہ، اللہ، سبحان یعنی آدمی سبحان یہ اللہ. سوچ لے کہ اگر میں اس اسٹیج پہ پہنچ جاؤں اور کیا ہوا اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عمومی طور پر نوجوان آگے سے سوال یہی کریں گے کہ بھائی اب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کریں کیا کریں صحیح ہے بزرگ آدمی امن سے کوئی وہ تو نہیں کر رہے باقی ٹھیک ہے گھر پہ لے کر امن سے تو میں عموماً یہی کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کو کون سا کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے پاس بیٹھ کے کمپیوٹر سیکھیں یا ان کے پاس بیٹھا کے آپ انٹرنیٹ کی کوئی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں سیکھیں ان کی دل ہی کرنی خوش کرنا ہے ان کو اچھا والدین کے حوالے سے بھی بوڑھے والدین ہیں وہ عمومی طور پر بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ وہ چیزیں بعض کا جن سے آدمی کو کوفت ہو جاتی ہے یار یہ والی صاحب یہی واقعہ پچاس دفعہ سنا چکے ہیں مجھے نا اب بھی وہی سنائیں گے تو بھائی آپ کو نئی نئی چیزیں سننی ہیں تو مدنی چانک کے سلسلے دیکھتے رہیں باقی آپ کے والد محترم اگر آپ کو کوئی واقعہ اپنا زندگی کا سنا رہے ہیں نا تو میں تو کہتا ہوں دل جوئی کے لیے جب ہم اتنا وقت دیگر کاموں میں گزارتے ہیں سوشل میڈیا پہ گزار دیتے گئے تو پانچ منٹ وہیں بھی بیٹھ جائیں دس منٹ وہاں بھی بیٹھ جائیں اچھا ان کو خوشی کتنی ہوگی اب وہ کیا بات سنائیں گے مومن کوئی نہ کوئی اپنا بچپن کا واقعہ کہ ہمارے ہاں عید دوئی تھی ہمارے یہاں ایک جانور آیا تھا وہ ہم نے پالا تھا وہ اس کو ہم نے یوں کیا تھا وہ ایسا وہ اپنا کوئی واقعہ سنائیں گے جو ہمارے بچپن کا ہوگا یا بالکل یا پدائش سے پہلے کا ہی ہوگا واقعہ تو اس کو بار بار سننے سے آدمی کو جو ہے اس طرح کی باتوں کو عموماً کوفت کا شکار ہو جاتا ہے جی لیکن ماں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے ان کی دل جو جی کرے حضور کوئی نہ سبق تو اس میں پوشیدہ ہوتا ہے اس سے خالی تو نہیں ہوتا جی تو بندہ اس سبق کوئی ہی جو ہے وہ ریکال کر لے یہ سمجھا رہے بتا رہے ہیں جی اچھا یہاں دو قسم کے معاملات ہیں حضور ایک تو یہ ہے کہ جو بزوں کے ساتھ ذرا بیٹھتا ہے نوجوان ہو یا بچہ ہو اس کے بارے میں بعض بندے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں سنائی دیے ہیں کہ تے بڈھا روح ادا تھا یعنی اس کا اس کی جو روح ہے وہ بڈھا روح آ گئے دیکھ یعنی اس کی روح جو ہے عمر رسیدہ ہے ہاں جی اس لیے یہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے کیا فرمائیں گے آپ یہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں جی وہ کچھ ہوتے ہیں شریف النس جو واقعی بزرگوں کا احترام کرتے ہوئے ان کے پاس ٹائم دیتے ہوں گے جی اور بات یہ بھی کہنا یہ تو اور دلشکنی والی بات ہے اور بلکہ اس آدمی کی کہ جو واقعی بزرگوں کا عزت احترام کے ساتھ پیشہ ہمارا ہے یعنی جنرل ایک موضوع بزرگ کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں چاہے وہ مسجد میں ہو بس میں ہو کسی اور جگہ ہو بزرگوں کے حوالے سے اکرام بہت سے لوگ اکرام بھی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کے اکرام کا گویا کے خون کرتے ہیں یعنی اکرام عزت احترام جو ان کو دینا چاہیے اس طریقے سے ان سے پیش نہیں آیا جاتا جو عمر میں بڑے ہیں اس طریقے سے ان سے پیش نہیں آیا جاتا بلکہ بہت تو شکوے کرنے والے بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کو کہ آپ بزرگ ہو گئے یا جو بھی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا آج فلاں فلاں پہنچ گیا اپنا کے بچے فلاں جگہ پہ, پہ پہنچ گئے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے تو الٹا یعنی وہ عمر کی جس اسٹیج پر ہیں جس وقت ہمیں قرآن کریم فرقان حمید انہیں اف کہنے سے بھی منع فرما رہا ہے جس وقت ان سے قول کریم اچھی گفتگو کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے اور اس وقت ان لمحات کے اندر ہم ان کی دل اذاریاں کرتے رہے ان کو سخت تکلیف اور اذیت پہنچاتے رہے تو یہ کی کسی طرح بھی دونوں گھاٹے کا سودا بالکل گھاٹے کا سودا ہے جی اللہ جی اسے محفوظ فرمائے محفول شہاد رکھنا محفول صدا رکھنا شہب بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزدنا کبھی بے ادبی ہو دو سائڈیں ہیں ایک میرے سیدھے ہاتھ والی ہے ایک جو وہ دل کی جانب والی ہے سیدھے ہاتھ پر ایک کرسی خالی ہے ایک کرسی خالی کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایک بندے نے آنا ہے اللہ کرے وہ آج ہے وہ نہیں آئیں گے تو میری نیت ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں جاؤں گا بیٹھوں گا لیکن وہ جب وقت آئے گا تو بات ہوگی ان شاء اللہ اچھا حافظ صاحب بات یہ مفتی جیسے فرمایا ہے کہ بڑوں کا ادب و احترام بھی کیا جائے ان کو وقت بھی دیا جائے دل جوئی بھی کی جائے یہاں یہ بھی تو ایک معاملہ ہوتا ہے نا کہ بڑے بھی جو ہے وہ کوئی نہ ہر جب بھی ان کو ملنا ہے انہوں کوئی نہ کوئی نصیحت ہی کرنی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے تو بعض وقت بندہ یہ سوچ رہا یار میں ان کے پاس بیٹھوں گا انہوں نے پھر مجھے کوئی نہ کوئی بات بول دینی ہے تو یہ اس خوف یا اس ڈر کی وجہ سے جو بندہ جی چرائے بڑوں سے جو ہے وہ کترائے کیا فرمائیں گے آپ لیکن نصیحت جو ہے وہ کس حوالے سے ہوگی دنیا کی بہتری کے لیے ہوگی یا آخرت کی بہتری کے لیے بزرگ عام طور پر جسے آپ بزرگ کہہ رہے ہیں اور حقیقی طور پر والد ہیں بڑی عمر کے جو حضرات ہوتے ہیں تو عام طور پر وہ ان کی جو گفتگو ہوا کرتی ہے وہ یا دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگی یا آخرت کے لیے فائدہ مند ہوگی تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے اس لیے کتراتا ہے کہ مجھے نصیحت کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بہتری نہیں چاہتا دیکھ یہاں بات ہو رہی ہے ان کی فضول جو گفتگو ہے اس سے قطع نظر نصیحت کی بات ہو رہی ہے تو اب وہ کوئی بھی بندہ ہو بلکہ ہمارے ہاں اسلاف احمد اللہ ال کریم کا تو مبارک انداز یہ تھا کثرت کے ساتھ صاحب اکرام علیہ مردوان بھی اور دیگر جو اللہ تبارک ال کے نیک بندے ہیں بلکہ بعض بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو اولیاء اللہ کے پاس جایا کرتے تھے اور کہتے ہمیں نصیحت کیجئے اور پھر وہ ان کی دنیا کی بہتری کے لیے بھی نصیحت فرمایا کرتے تھے اور آخرت کی بہتری کے لیے بھی نصیحت فرمایا کرتے تھے تو یہ مطلب اس طرح سے نہیں چرانا چاہیے بلکہ حکمت کی بات اور پھر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑی عمر کے بزرگ ہوتے ہیں ان کے اپنی زندگی کے تجریبات ہوتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنا کسی طرح بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا بعض اوقات جو ہے وہ بندے کی آخرت کی بہتری کے لیے اسے کوئی بہت اچھی بات جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہے یا کم از کم دنیاوی اعتبار سے وہ بہت بڑے نقصان سے بچ سکتا ہے ان کے جو سابقہ جو تجریبات ہے ان کی روشنی میں چاہیے جی وہ ایک عربی کا مقولہ بھی ہے نصیحت اور دیکھا جائے راشد بھائی کہ آپ اگر اپنی زندگی کی جو ہے وہ ابتدا کریں اور خود ہی تجربات کرتے رہیں تو زندگی تجربوں میں گزر جائے گی تو کیوں نہ جو بڑے ہیں بزرگ ہیں ان کا ادب و احترام بھی کیا جائے اور ان کے جو تجربات ہیں ان سے فائدہ بھی حاصل کیا جائے کیا فرمائیں گے آپ ٹھیک ہے تو یہی ہے کہ جو بزرگوں کے پاس بیٹھتا ہے اس کی سوچ اس کی فکر اس کے خیالات بھی بزرگانہ ہو جاتے ہیں سمارا لخے لوگوں میں بوڑھوں کی طرح سوچنے لگ جائے نہیں یہ بات نہیں ہے کہ بوڑھوں کی طرح سوچ لیتا ہے آپ دیکھیے کہ جو بڑے لوگ ہیں نا وہ کسی کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ اس کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے دانشمندی مندی آ جائے گی دانشمندی اس کے اندر آ جائے گی اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا عورتوں کے ساتھ زیادہ ہوگا مثلا اپنی بہنوں کے ساتھ والدہ کے ساتھ دیگر گھر کی عورتوں کے ساتھ جی مہارم جو ہیں تو اس کی سوچ کے اندر یہ چیزیں آئیں گی عورتوں والی سفات اس کے اندر کچھ نہ کچھ پیدا ہو جائیں گی یہ بزرگوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا علما کے پاس ہے علما کے پاس ہے طلبہ کے پاس ہے علم دوست لوگوں کے پاس ہے تو اس کی سوچ میں علم دوستی آئے گی اور اس کی باتوں سے علم جھلکے گا اسی طرح اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں کے ساتھ ہے وہ بزرگوں کے قریب بیٹھتا ہے اپنے والی صاحب کے یا دیگر گھر کے جو افراد ہیں یا باہر کے جو بڑے افراد ہیں اچھا اس میں دونوں طرح کے بڑے افراد ہوتے ہیں ایک تو ہے علم کے اعتبار سے بڑے اور ایک عمر کے اعتبار سے بڑے دونوں فائدے سے خالی نہیں ہوتے تو ان کے قریب اگر اٹھنا بیٹھنا اس کا ہوگا تو اس کی سوچ میں پختگی آئے گی دانش مندی آئے گی بچپن کے اندر ہی وہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ آئندہ چل کر یہ کوئی بڑا مقام حاصل کریں گے امام علیہ سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ ان کی سوچ دیکھیے بچپن کے اندر ہیں یعنی تیرہ سال دس ماہ چار دن یہ کیا عمر ہے یہ عمر اگر ہم اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس عمر کے بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وضو یا غسل کیسے کیا جاتا ہے اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اس عمر میں مفتی بن جاتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جو میرے بچپن کی عمر ہے میں نے اس میں کھیلا نہیں ہے سوچ میں کیسی پختگی ہے کیسی سمجھ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ آج دنیا کے کم و بیش دو سو ملکوں میں دین کا ڈنکا بج رہا ہے لاکھوں نوجوانوں کی کس طرح زندگیوں میں انقلاب آ چکا ہے یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے آہ. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے امیر اہل سنت دامت خاتم العالیہ کی علماء کرام سے محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کل جیسے آپ بھی تھے تو امیر علیہ سنت کل آپ نے بھی بلکہ امیر علیہ سنت سے سوال کیا تھا کہ علماء کرام کی جو اولاد ہے آپ ان کو سو سو روپئے دے رہے ہیں اور ان سے آپ کی محبت کا انداز کیا ہے تو حقیقت کیا ہے کہ امیر علیہ سنت کی محبت اور ان کی صحبت ہے تو سلمان بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس بندے کی اس بندے کے جو اثرات ہوتے ہیں آپ کی ذات میں وہ مؤثر ہوتے ہیں وہ مقولہ ہے نا سوبت ہوں جی کہ صحبت اثر رکھتی ہے تو جن لوگوں کے قریب آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا آپ کی شخصیت کے اندر وہ خاصیات اور وہ چیزیں آپ کی شخصیت میں پیدا ہوں گی تو اس لیے جی یہ مایوب ایک سمجھنا ہے جس طرح آپ نے کہا کہنا ہے جی یہ تو بزرگ ہو گیا بابا جی ہو گئے تو ایک تو پہلو یہ جو اس کی طرح مفتی صاحب نے توجہ دلائی کہ اس کی دل چکنی ہوتی ہے لیکن دوسرا ایک پہلو بھی ہے کہ دوسرے سننے والے دوسرے سننے والوں کے دل میں اس کا احترام پیدا ہوتا ہے کہ عمر اگرچہ چھوٹی ہے لیکن سوچ کتنی اس کی بڑی ہے سوچ اچھی ہے اللہ انسان اللہ کی صحبت جی وہ بھی فائدہ مند ہے یعنی اس کا بھی اثر ہوتا ہے جو بے جان چیزیں نا ان کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے اگر شیر کی کھال پہ بیٹھے بندہ تو اس سے تکبر پیدا ہوتا اللہ ہے اللہ فرماتے اللہ اور اللہ اگر بھیڑ کی کھال پہ بیٹھے تو آج ہی پیدا ہوتے ہے اللہ اللہ تو صحبت کا یوں اثر ہوتا ہے بندے ساری بات کو کنکلوڈ کریں راشد بھائی آپ پنجابی بول لیتے تھوڑی جی آزمائش ہو جائے گی اچھا ازمائش ہو جائے گی چلے کوئی بات نہیں آزمائش میں ڈالنے کا آج ذہن میرا ویسے نہیں ہے چلے یوں ہی کر لیں ازمائش میں کیا ڈالنا جی اللہ خیر میں تو بول لیتے ہیں پنجابی لیکن اس طرح باہر بولنے میں تھوڑی جھجک ہوتی ہے وہ ہے پنجابی ابھی تک کی جو گفتگو ہے ہماری اس کو اگر کنکلوڈ کریں تو وہ پنجابی کے شیر پر ہو سکتی ہے چنگیاں دے لڑ لگیا میری چھوڑی پھول پہ مندیاں دے لڑ لگ گیا اگلے بھی روڑ گئے ٹھیک ہے یعنی اب جو ہے اچھے لوگ ہیں جو بزرگ لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر ہمارا ایک تعلق ہوگا ایک ریلیشن ہوگا ایک واسطہ ہوگا ان کا ادب ہوگا احترام ہوگا ان کی نصیحت سننے کا ذہن ہوگا تو انشاءاللہ شاء اللہ اضر ذات کے اندر کردار کے اندر سوچ کے اندر پختگی آئے گی اور اگر لا بالی پن ہی رہے گا تو الڑ پن ہی رہے گا تو پھر بندہ الڑپن کے شکاری یہ ہے وہ رہ جائے گا اللہ اس سے محفوظ سلمان بھائی یہ جو نصیحت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جب بھی بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ نصیحت کریں گے کسی معاملے میں تمبی کریں گے تو نصیحت کرنا تمبی کرنا غلط رستے سے روکنا اچھے کام کا حکم دینا یہ تو بڑوں کا ایک اخلاقی فرض بھی ہے اور بالخصوص والد جو ہے اس کو تو یہ شرن بھی اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے شریعت و سنت کے مطابق کرے اور اگر وہ اللہ رسول کے حکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے یا بری صحبت کی طرف جا رہا ہے تو یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ اسے بری صحبت سے بچائے لیکن اصلاح کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے ہر وقت اصلاح نہیں کی جاتی بلکہ موقع محل دیکھا جاتا ہے امام غزالی نے بھی اس بات کی سرات فرمائی ہے کہ بار بار نصیحت کرنا یہ حیبت کو ختم کر دیتا ہے ٹھیک نصیحت کرنی ہے نصیحت کرنے کے بہت سارے انداز ہوتے ہیں انسان کی ایک فطرت ہے ال انسان ہری سن فی انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے جس کام اور بات سے روکا جاتا ہے انسان اسی کی طرف رغبت کرتا ہے اسی کی خواہش کرتا ہے تو اب کسی کام سے بچے کو منع کرنا ہے چھوٹے کو منع کرنا ہے تو ایک انداز یہ بھی ہے کہ یہ کام نہ کرو یہی رٹ لگائی ہوئی یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو اب بچہ جو ہے یہ نہ انکار انکار کی وجہ سے اس کے کام پر مسلسل جب انکار کیا جائے گا تو اس میں ضد پیدا ہوگی ایک بغاوت پیدا ہوگی تو یہ انداز بھی ہو سکتا ہے کہ جس کام سے منع کرنا ہے اس کی جو اپوزٹ ہے جو اچھا رستہ ہے اس کی طرف اس کو اشارہ دیا کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو یہ انداز اختیار کرنا چاہیے مدینہ مدینہ ماشاء بڑے پیارے مدنی پھول جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں تو اسی لیے مدنی چینل پر آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا گوشت نہیں کھائیں یہ نہیں کہہ رہے گوشت کھائیں لیکن اتنا کھائیں جتنا جو ہے وہ کھانا چاہیے کتنا کھانا چاہیے خلیل بھائی کیا فرمائیں گے آپ نصیحت کی بزرگوں کی بات چلی نصیحت سے ہوتی ہوتی ہے ابھی یہ آپ تک پہنچی ہے آگے یہ کہاں جائے گی یہ تو میں لے کے جانیں جائے گی ان اچھی جگہ پر ہی جائے گی جی من جی اللہ اس میں یہ ہے کہ یہ عطبہ کا کہنا ہے کہ کم از کم دن میں ہفتے میں جو ہے دو سے تین بار اگر گوشت کھایا جائے تو یہ مناسب ہے گوشت کے نقصانات ہی ہیں فقط ایسا نہیں ٹھیک ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے وہاعد بھی ہوتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ گوشت جو ہے دنیا اور آخرت میں کھانوں کا جو سردار ہے یہ بھی ہے اسی طرح سے جو ہے یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ سلاۃ وسلام کو کھانوں میں جو ہے زیادہ جو سب سے زیادہ جو پسندیدہ تھا وہ کھانوں میں گوشت کے حوالے سے فرمان ملتا ہے اب یہ ہے کہ اس کے فوائد بھی ہیں اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے کہ بتایا گیا کہ اطبر فرماتے ہیں کہ ہفتے میں دو سے تین بار اس کو استعمال کیا جائے اور دوسرا یہ جی کہ پھر اس, اس کے اگر فوائد حاصل کرنے ہیں تو مزید اس کے ساتھ سبزیوں کا استعمال کر لیا جائے صحیح مثلا کدو شریف آپ سبزیوں کے استعمال کی بات کر رہے ہیں یہاں تو لوگ جو وہ گوشت میں شوربا نہیں جو ہے بناتے آپ سبزیوں جو ہے اس کی سبزیوں کی بات کر رہے ہیں اگر ظاہر بات ہے کہ جب ایک اعتدال سے ہٹیں گے تو اس کے نقصانات ہوں گے یعنی گوشت کے فوائد ہیں جسم, جسم کے لیے یہ ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ گوشت نقصان دہ ہے گوشت کے فوائد بھی ہیں تو اس کو اگر طریقہ کار سے استعمال کیا جائے کسی بھی چیز کی زیادتی وہ عموماً وہ نقصان کرتی ہے کبھی کبھی ہٹیں تو بھی یہ جی کبھی کبھی سال میں ایک دفعہ ہٹ جائیں مطلب ایک دفعہ روٹین وائز اگر زیادہ کھا رہا ہے کوئی تو نقصان دہ بعضوکات یہ بھی ہوتا نا جس سے جس طرح کے موضوع بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو کھائی چھ مہینے بعد رہے ہیں اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے اپنے شیخری قطمیہ دامد مرکات والی سے بھی سنا تھا کہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کبھی, کبھی کھانا بازوقات زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے او oh, ہو oh, oh. کیوں کہ مثال میں دو روٹی کھاتا ہوں थी? مثلا اب دو کی روٹی ہے کبھی چلو ڈیڑھ ہو گئی کبھی ڈھائی ہو گئی کبھی دو ہو گئی ایک بات اب اچانک سے ہے جو کسی دن اگر کسی نے جو ہے اس میں چھ روٹی کھا لی تو اب میدہ اس کا عادی نہیں ہے جب میدہ اس کا عادی نہیں ہوگا تو وہ چیز جو ہے نقصان کی ہوگی تو یوں بعض اوقات وہ زائد نقصان کا سبب بن سکتی ہے تھوڑا بہت اگر لمٹ سے بڑھ جائے تو وہ اس میں بعض اوقات حرج نہیں ہوتا تھوڑا اور بہت تھوڑا بہت کیا، تھوڑا بہت کیا کیسے کریں گے اس کو اچھا یہ یہ پیمانہ کیسے ہوگا کہ ابھی تھوڑا ہٹ رہا ہے یا بہت ہٹ رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں اتنی سے اتنا سوال جو ہے اب کیا ہر سوال کا جواب آپ سے ہے کچھ سوال تو کامن سینس کے بھی ہوتے ہیں خود ہی پتا ہوتا ہے زیادہ کھائیں گے تو کیا ہوگا اللہ رحمت فرمائے اس اللہ خیر ہی فرمائے خیر ہی خیر کا معاملہ فرمائے تو یہ دنیا عالمی اسباب ہے تو گوشت جو ہے وہ ضرور کھائیں لیکن اعتدال میں لے کر اعتدال سے بڑھیں گے یعنی ایکسٹریم لیول پہ جائیں گے نقصان کیا ہو سکتا ہے خریل بھی بتا رہے ہیں اس میں اگر سبزیوں کا استعمال کیا جائے تو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے سبزیوں کو اگر اس میں بالخصوص کدو شریف کو استعمال کر لیا جائے اور شوربے والا ہو تو اس کی اس کے جو فوائد انشاءاللہ شاء زیادہ حاصل ہوں گے پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ جو ہے مسالوں کا استعمال کیا جائے کہ جیسے زیرہ ہو گیا اچھا دار ہو گئی صحیح جیسے پودینہ ہے اس طرح کے جو ہاضمی دار چیزیں ہیں وہ اگر اس میں استعمال کی جائیں گی تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ ادرک ہے جیسے تو وہ کچھ اس میں کمی آئے گی اسی طرح ایسا سے, سے بعضوں کو جیسے ٹی بی ہوتی ہے ٹی بی تو ٹی بی والوں کے لیے یہ اطبہ فرماتے ہیں کہ بکرے کا جو گوشت ہے نا یہ بہت فائدہ مند صحیح اور اس کے جراثیم کو گویا کر یہ کہتے ہیں کہ ختم کر دیتے ٹھیک ہے اگر جیسے یہ بکرے کا گوشت مجسر آئے تو اگر کسی کو ٹی بی ہو تو اس کو یہ کھلایا جائے ٹھیک ہے اسی انداز سے کہ جس طرح کیا کہ شوربے والا بنا کر جو ہے اس کا شوربہ اس کو پلایا جائے تو اسی طرح سے یہ بکری کا جو دودھ ہوتا ہے یہ بھی جیسے بات چل رہی ہے تو ٹی بی کے مریض کو جو ہے بکری کا دودھ بھی فائدہ مند ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نقصان کیا ہو سکتا ہے نقصان یہ ہے کہ جیسے ایک نقصان کے دو یوں کہ کہ ہم دو طرح سے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں نقصان ٹھیک ہے ایک تو وہ ہے کہ جو صحت مند آدمی ہے ایک وہ ہے کہ جو پہلے سے مریض ہے صحیح اب اب اس میں دیکھنا ہے کہ مثال ہے کہ جو صحت مند ہے وہ اگر کھائے گا تو اس میں کیا امراض قلب میں بھی وہ جا سکتا ہے اگر اعتدال سے زیادہ کھائے گا قلب کے امراض میں جا پڑے گا اسی طرح سے یورک ایسڈ یا اس سے جو ہے کچھ جوڑوں میں درد وغیرہ ہوتا ہے اس میں جا سکتا ہے اسی طرح سے اور جسم میں بادی پن وغیرہ بڑھ جاتا ہے اس سے اور جگر کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں اب یہ تو وہ ہے کہ جیسے صحت مند آدمی میں اس کو بھی یہ نقصان پہنچ سکتے ہیں اب ایک آدمی پہلے سے ہی جو ہے نا وہ مریض ہے ٹھیک مثال کے طور پہ کسی کو خارج کا مرض ہے صحیح خارج کا مرض ہے اب اس کے لیے یوں کہہ لیں کہ گویا کا یہ ڈبل نقصان دے او ہو کیونکہ اس کے لیے تو یہ پہلے سے ہی پرہیز تھا ٹھیک ہے تو بڑھے گا گوشت بالخصوص جو ہے وہ خارج کے مریضوں کے لیے کہ جنہیں جو ہے خون میں حدت ہوتی ہے یا خون میں فساد کہ خون میں جو ہے وہ گرمی گرمی حدت کمانا تو یہ اگر استعمال کریں گے تو اس کی خارش جو ہے بڑھ سکتی ہے مرض میں اضافہ ہو جائے گا اسی طرح سے کوئی بواسیر والے جو مریض ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے مرض مزید بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے یورک ایسڈ کسی کو پہلے سے ہی مزید گوشت کھا رہا ہے جی تو اس کو مزید بڑھ سکتا ہے اسی طرح سے پہلے سے ہی کوئی جو ہے وہ جگر کے امراض میں مبتلا ہے کولیسٹرول کا معاملہ ہے اس کے ساتھ پہلے ڈاکٹروں نے اس کو ہدایت کی ہے کہ کم کھانا ہے اب وہ اس میں جب لمٹ سے بڑھے گا تو یہ یوں کہہ لے کہ جو صحت مند آدمی تھا اس کے لیے بھی یہ لمٹ سے بڑھنے سے نقصان پیدا ہو سکتے تھے اور اس کو تو پریز پہلے ہی پرہیز ہے یہ اور ڈر ڈر کر اگر کھانا چاہتا ہے تو کوشش کریں کہ کم سے کم جو ہے لمٹ میں کھائے اور, اور شوربے والا کھائے یہاں ایک جو طریقہ کار بنا مفتی کھانے سے شوربہ تو رخصت ہی ہو گیا جیسے آپ کہیں دعوت میں جائیں شادی کی دعوت میں جائیں اور کہیں جائیں تو شوربے کی جگہ جو ہے وہ گھی نے ہے تیل نے لے کیا فرمائیں گے آپ کھانے سے واقعی شوربہ حالانکہ ہم حدیث طیبہ اگر پڑھتے ہیں تو جی شوربہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا جی بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالخصوص کچھ صحابہ جب دعوت کرتے تھے تو آ کے بتاتے یہ تھے کہ شوربہ بنایا ہے اور شوربے کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جایا اور بلکہ شوربے کی ترغیب بھی زیادہ ہے کہ آپ سالم بناؤ شوربہ کو زیادہ کرو تاکہ دوسروں کو بھی دے سکو پڑوسیوں کو بھی محن پہنچا محن سکو شوربہ ہماری دعوتوں میں عمومی چلا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو لمبا پانی اس نے بنا دیا ہے اور آج جو نا وہ تھوڑے سے کھانے میں سب کا ہے شادیوں میں عموماً اس طرح کی وہ نہیں ہوتی اور گوشت اور میں کل میرے لسنت کے بالکل جو ہے وہ قرم میں بیٹھ کے ناشتہ کر رہا تھا تو میرے لسنت بعد میں فرما رہے تھے کہ آج میں نے اپنی لیمٹ سے زیادہ کھایا ہے اور یہ کچھ ساتھ بیٹھے ہوئے کرم فرما جب ڈالتے رہتے ہیں نا تو پھر میرے لیے آزمائش ہوتی ہے تو یوں کر کے فرما حالانکہ کتنا اوپر حالانکہ جو میرے لوس نے کھایا تھا آپ یقین کیجئے ہم اس کو کہیں گے چکھنا ہے یعنی ہمارے عام روٹین میں اور بالخصوص عید کا دن ہو اور عید کا جو بس طرح کا ماحول بنا ہوتا ہے اس میں اس کو ہم بالکل چکھنا ہی بولیں گے کہ یہ بس چکھا ہے ہم نے کھانا کھائیں گے بعد میں اور میرے لطنف فرما رہے تھے کہ میں نے آج لیمٹ سے زیادہ یوں کھایا ہے اور رات میں اب بھوک لگے یا کیسا ہو رات میں مشکل ہے اور ہو سکتا ہے بن جائے پروگرام کھانے کا یعنی رات کا بتا رہے تو ہم اس حساب سے اس کو واقع ہی وہ چکھنا لیتے ہیں تو خود بتایا دو تین بوٹیاں اور ایک چیز کی وزاد اس میں ضروری ہے کہ شوربے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی چیز ہے وہ اس میں بہت زیادہ جیسے تکے بنا رہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس میں جیسے تیز مرچ مسالے ہوتے ہیں تو یہ ہاجمے کے لیے کے معاملات وہ خراب کرتا ہے پھر آگے چل کے یہی تیز مرچ مسالے جو السر کا سبب بنتے ہیں السر سے پھر آگے کینسر کی طرف جاتا ہے معاملہ تو یہ شوربے کا جو معاملہ ہے نا تو شوربہ یہ ہے کہ اگر ہم پکائیں گے تو اس کا اصل جوس تو شوربے میں ہی ہوتا ہے گوشت کا گوشت کا اصل یوں کہہ لیں گے اس کا جوس نکل آیا اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا آپ گوشت کھائیں گے شوربہ بنا کے پئیں گے تو وہ نقصان اس کا کم اس میں جو پہلو ہے نا وہ یہ کہ مرچ مسالے اس میں عموماً عام طور سے کم ہوتا ہے مگر یہ نہیں کہ وہ خارش کا مریض ہے یا کسی اور چیز کا جس کو بڑا گوشت منع ہے تو اب وہ شوربہ بنا کے پیتا ہے وہ نقصان اس کا اس کو وہ پہنچے گا میں ایک بات بتاؤں خلیل بھائی سو باتوں کی ایک بات وہ یہ ہے بندے کو پتہ ہی ہوتا ہے کیا کھاؤں گا نقصان ہوگا کیا کھاؤں گا تو فائدہ ہوگا یہ تو بتا ہوتا ہی ہے بھائی سلمان بھائی یہاں پر ایک اضر پیش کیا جاتا ہے اس کا بھی جواب آپ دیں اسلامی بھائی بھی اس پر کلام کریں جواب نہ لیں جب ملکین بیٹھے ہوئے یہی جواب دیں جب لمٹ سے زیادہ نیاز کوئی کھا رہا ہو یا بالخصوص قربانی کا جو مبارک گوشت ہے یہ کھاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے یہ مبارک گوشت ہے برکت والا جتنا بھی کھاؤ نقصان تھوڑی دے گا جی مفتی صاحب مفتی صاحب جواب دیں گے جی حضور امیر سنت نے مذاکروں میں مدنی مذاکروں میں کئی دفعہ اس پہ کلام فرمایا جو نیاز کا یا جو اس طریقے سے بالکل وہ برکت والا ہے لیکن ہر چیز کی اپنی لمٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مرض کی حالت میں آپ کھجورے پکڑ لیے ٹھیک ہے کہ آ اس وقت آپ کے لیے یہ مفید نہیں ہے بلکہ نقصان دہ علماء علما کرام نے اس حدیث کے ساتھ ان تمام پرہیزات کو بھی بیان کیا کہ جو جس کے لیے نقصان دے اس کو خیال رکھنا اب شوگر بہت اعلیٰ درجے کا مریض ہے اور مدینے کی کھجوروں کا اگر ڈبہ ہو کے میں پورا ہی کہوں گا کہ یہ با برکت ہے بالکل وہ با برکت ہے لیکن اس وقت آپ کے اندر کچھ ایسی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں تو اس لیے حضور اس میں یہ ہے کہ برکت والا کھانا عموماً وہی لگتا ہے جو لذیذ بنا ہو بالکل بنے تو ایک چائے بھی حضرت کی تبرک کے لیے وہی زیادہ اچھی جو دودھ پتی والی والی ہو کسی کے ہاں برکت والا تیر صاحب کا جھوٹا وہی زیادہ تبرک والا ہے جو بالکل وہ ایسا لذیذ قسم کا ہو بنا ہوا انداز بناؤ ہاں یہ تو برکت والا یہ راشد بھائی نے تو یہ ایک نام کا ہوتا ہے برکت والا ورنہ اگر قربانی کا کوئی تھوڑا سا ان کے زیادہ شوربے والا بنا ہو تو یہ بھی تو زیادہ کھانا چاہیے پھر ان کے بقول تو اس کو زیادہ نہیں کھائیں گے کیوں یہ نفس کو مزہ نہیں دے رہا نفس کو مزہ نہیں یہ چیز کو دیکھ لیا گا کہ برکت کے نام پر نفس کو خوش نہ کیا جائے تو ایک مجھے واقعہ ہے حضرت سین سمون مسی رحمت اللہ علیہ کا آپ نے دس سال تک اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے آپ نے لذیذ کوئی چیز نہیں کھائی عید کا موقع تھا تو آپ نفس نے کہا کہ ان کا کچھ کھا لیں تو آپ نے کہا کہ میں نے تو نفس سے تو میری جنگ ہے میں تم سے صلح نہیں کر سکتا تو آپ نے کہا اچھا ایک صورت ہو سکتی ہے اگر دو رکعات کے اندر اگر پورا قرآن پاک پڑنے میں تم میری مدد کرو تو میں تمہیں لذیذ تھوڑی سی چیز کو کھلا دوں گا تو نفس مان گیا آپ رحمت اللہ لے دو رکت میں پورا قرآن پاک آپ نے پڑھا پڑھنے کے بعد اب آپ نے کچھ منگوایا لذیذ ایک لکما اٹھا کر منہ کے قریب کیا فورا رکھ دیا تو ساتھ بھی جو آپ کے تھے ساتھ بھی دونے کا حضرت کیا ہوا فرمایا کہ جیسے ہی میں وہ کھانے لگا تو نفس نے کہا کہ دیکھو آخر میں کامیاب ہو ہی گیا نا آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا کچھ ہی دیر کے بعد ایک شخص آیا اور اس کے پاس ایک تھال تھا بڑے لذیذ کھانوں کا اس نے کہا حضور میں بہت غریب آدمی ہوں بڑے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے آج عید کے دن میں نے کچھ لذیذ کھانے بنائے ہیں اور آج میری آنکھ لگ گئی تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ <سلام> علی تشریف لائے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سے جا کر کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے نفس سے سلا کر کے کچھ لکمے چکھ لو اللہ, اللہ اللہ اللہ حضور کھلا رہے میں اپنے آقا کا فرما بردار ہوں پھر آپ نے کچھ لکمے چکھے اور پھر واپس کر دیا مدینہ مدر یہ چیز ہے تو یہ مدنی پھولوں کا نچوڑ نکالے تو وہ نکلے گا کہ آپ کھانا تو کھائیں بالکل کھائیں لیکن اعتدال میں رہ کر کے کھائیں آپ کی کالز ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آگے چلتے ہیں میں نے جو ہمارا ایک مشاورت کا واٹس اپ گروپ بھی بنا تھا ولیگین کا اس میں میں نے کہا تھا کہ ایک حدیث جو ہے وہ سنانی ہوگی تیار کر کے آئیے گا ماشاء اللہ حروف تحجی سے جو ہے وہ حدیث شریف سنانی ہوگی تو سیگمنٹ کی طرف بھی آنا ہے انشاءاللہ پہلے آپ کی کالز کو لیتے ہیں کچھ فرمائشیں آپ کی ہوں گی ان کو بھی پورا کر لیں گے آج ان جی محمد شہباز وفتاری یشریف منڈی محدید سے ارض کر رہا سلمان بھائی آپ کو اور مد چند کے پورے عملے کو اور مد چند کے ناظرین کو میری طرف سے عید مبارک اور خاص لو بھائی سے میری عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے سن دیکھیں کہ میں شروع کی ماشاء جی. اللہ بہت شکریہ جی تکبر اللہ اللہ میں فرمائش تو پوری کر دی آپ نے ہماری طرف سے مرحبا جی میں رمضان بول رہا ہوں ریلوے اسٹیشن والا سے عید مبارک اور پوری ٹیم کی طرف سے عید مبارک اللہ پاک اس چینل کو دن دبنی رات کگنی اور ترقی دے اور اس میں برکت نازل فرمائے والے ناظرین ہیں جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں سب اپنے اللہ پاک رحمت کرے اور یہ عرض ہے یہ اپنا جو اپنا صاحب بیٹھے ہوئے اور یہ اس کے پیدا کرنے کے بعد ڈیٹیل بتا دیا پرہیز بتا میں کال سمجھ نہیں سکا یہ غالباً یہ گجرا والا سے کال تھی جی جی گجرا والا سے کال تھی یہ رمضان صاحب اسٹیشن ماسٹر ہیں گجرا والا کے اور بڑی محبت فرماتے ہیں ماشاءاللہ اللہ داوستی کے مدنی ماحول سے امیر اس نے سے بڑی محبت کرتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے آ, یہ میں سمجھ نہیں سکا اب میں بولوں گا حضور آپ بھی بتا رہے ہوں گے تو بالکل بھی نہیں سمجھ پاؤں گا کچھ کال شامل کرتے ہیں انشاءاللہ رمضان صاحب آپ کی کال کو رسپونڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے ہم سب گھر والوں نے عید مدنی چینل کے ساتھ گزاری ہے اور سب سلسلے بھی دیکھ رہے ہیں اسی بھائی سے مدنی انتظار ہے کہ ان دو کلاموں میں سے کوئی ایک تو ضرور سنا دیں اگر دونوں سنا دیں تو مدینہ مدینہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسی بھائی کو جلدی جلدی مدینہ بلا لے ہم خاک ہے اور, خاک ہی مابا ہے ہمارا اور دوسرا گلاب یہ ہے پھر تباہ ٹھوکرے سب کی کیوں مرحبہ ماشاء اللہ بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے اللہ آصف بھائی کو بھی لے جائے ان کے صدقے حاضرین مع مدنی چینل کا عملہ اور دیگر مبلحین اور آپ جو کال کرنے والے میسجز کرنے والے اور جو دیکھ رہے ہیں اللہ آپ سب کو بھی لے جائے اپنی رحمت سے آمین بادب حاضر نصیف فرمائے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کیا بغیر ٹوپی کہنے قربانی کر سکتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اس کے ساتھ بغیر ٹوپی پہنے قربانی کر سکتے ہیں نواز کے تو متعدد بار سوالات سنے ہیں لیکن آج قربانی کا پہلی دفعہ تو قربانی کرنا یعنی ذبح سے اس چیز کا تعلق نہیں ہے کہ سر ڈھپا ہوا ہو یعنی البتہ یہ ہے کہ بات حارت یہ افضل ہیں بہتر ہے مستحب کہ ذبح کرنے والا بات ہو اور قبلہ روح ہو یہ سنت مبارکہ ہے جانور کو بھی قبلہ رو کریں اور خود بھی جو چیزیں ذبح کے لیے ضروری ہیں یعنی تکبیر پڑھتے ہوئے ذبہ کرے ایک یہاں پہ یہ بھی دیکھا گیا بلکہ میں نے تو خود جہاں پہ یہ اجتماعی قربانی کے سلسلہ اور بہت زیادہ جانور کاٹ جاتے ہیں ہمارے گوش پروش جو کساب ہیں وہ منہ میں گٹکا پان لیے ہوئے اب منہ پورا ایک طرح کا بھرا ہوا ہے اور اس کو جانور بھی ذبح کرنا ہے اللہ تو یہ بڑی مطلب میں گزرا کہیں سے تو میں رک گیا وہیں پہ میں نے کہا یار یہ پھر بولا ہے کہ بھائی کمل جو ذبح کرے وہ ایسی کیفیت میں ہو کہ تکبیر پڑھ سکے ٹھیک ہے یعنی اس نے جو تکبیر پڑھنی وہ تکبیر پڑھ سکے تو اس چیز کا ویسے خیال رکھنا چاہیے کیونکہ جو اہم چیز ہے کے لیے سب سے اہم یہی ہے کہ مسلمان ضابع ہے اور تکبیر پڑھ کے کر رہا ہے کس جان بوجھ کر اگر وہ تکبیر چھوڑ دے جی یا دو بندوں نے چوری پہ ہاتھ رکھ کے یہ تصور کر کے ایک نے جان بوجھ کے چھوڑ دی کہ مجھے حاجت نہیں اس نے پڑھ لی تو ہا یہاں ہاں تو جانور کے ہی مردار, مردار ہو جائے گا جانوری حرام ہو جائے گا جی تو جانور جب حرام ہو گیا تو قربانی تو پھر اور معاملہ ہے یعنی قربانی نہیں ہوگی جانور بھی حرام ہو گیا تو ذبح کرنے والے کے لیے جو مین شرط ہے وہ یہی ہے مسلمان زیادہ ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کہ وہ تقبیر صحیح طریقے سے جو ہے وہ ادا کرے مدینہ مدینہ ٹوپی پہنے یا نہ پہنے جی اس میں جی کو حرج نہیں جی جی ہے جی ٹھیک ہے جی مدینہ مرین جواب ہوگا جی جو ویسے حضور جو گٹکا خور آج کل بنے ہوئے ہیں یا گٹکا کھو گٹکاخور جو ہیں آج کل جہاں رضیبہ کر رہے ہیں جانور کیا حال کر رہے ہیں اللہ محفوظ فرمائے جی ناظرین رضید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرحبا محمد عمران اختاری سگار ارض کر رہا ہوں معاشا واہی ازل پیزان عید قربا کا جاری و ساری ہے سب کو میری طرف سے عید الاضحیٰ مبارک ہو ہمارے آصف بھائی سے عرض کی یہ کلام پر دے یہ کیا جب دیکھو گے نو کیو جبھاری با ماشاء اللہ آپ نے پوری کر دی فرمائشی مدینہ مدینہ ماشاء اللہ آپ کو بھی عید مبارک ہو اللہ خوش رکھے آپ کو جی السلام علیکم ورحمت اللہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں تاریخ کوٹ مٹھن شریف سے ماشاءاللہ اللہ سلسلہ فیضان عید قربان ماشاءاللہ بہت ہی اپنے برقی لا ہے مجھے آصف بھائی سے تھوڑی سی مدنی التجا کرنے کا کلام سنا دیں اب تو ٹھیک ہے جی مرحبا آپ کا کال کرنا آپ کی ناظرین جو ماشاءاللہ جو کال کر رہے ہیں یہ تو ساتھ ساتھ فرمائشیں پوری بھی کر رہے ہیں نا ہم انشاءاللہ میسیجز والے جو بیچارے خالی لے کر بھیج رہے ہیں ان پر جو ہے آج فوکس کرنے والے جو ترنم اور طرز میں فرمائشیں کر رہے ہیں اور آپ انہیں کو پورا کروا رہے ہیں آئندہ پھر ایسا نہ ہو کہ کالرز جو ہیں وہ پڑھنا چھوڑ دیں نہیں نہیں بالکل پڑھیں جی دیکھیں دو دو چیزیں ہیں آپ نے فرمائش کی مدنی چینل نے پلے کر کے اس کو پورا کر دیا نا جی تو پورا تو ہو گیا جو آپ کی تو پوری گئی چلے بھلے ایک چیئر صحیح آپ جو بیچارے میسیجز والے ہیں ان کی باری بھی جن جن جن جن میں جن آ جاتی ڈیٹ جی اس میں پھر کیا ہوگا جی, جی؟ جیسے آصف بھائی سے فرمائش ہے سننے کی جی؟ وہ تو پوری نہ ہوئی نا جی جی ناتھ خان بھائی نے پڑھ لیا ترج میں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں سنا دے آصف بھائی آصف فرمائش تو جن جن باقی ہے نا ٹھیک ہے جی آصف بھائی کی مرضی ہے چبکت ہو چلے ٹھیک ہے مرحبا آپ سب بہت شکریہ جی آپ کی توجہ کے لیے یہ ہیں جی ادنان بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنائیں آج واہ سے میسج آ گئے آگے ہے جی یہ کہہ رہے ہیں جیسا کلام چاہتے یہ فاصی کلام ہے جی تنم فرسودہ جام پارا یہ کلام ہے جی یہ تو دنان بھائی ہی بتائیں گے جس سنیں گے یا نہیں سنائیں گے سرکار توجہ فرمائے کلام جی سننے کا ہی شوق ہے یہ سننے کا شوق ہے اس طرح یہ بھی سنوا لیں سبھی بات ہے جی سرکار توجہ فرمائیں یہ کلام سننا ہے جی حمزہ والا سے میسج ہے جی باغڑیاں والا گجرات سے ہیں ہمایوں اور تاری سبحان اللہ اللہ آپ کچھ خیر تا فرمائے یہ میسج پڑھنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو اسی کو اٹھا کے قریب کر لیتے ہیں جی یہ ہیں جی wishing دیٹ یور sacrifices are اللہ اللہ اردو ہے جی انگلش ہے یہ اور جیسی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے لکھی ہوئی ہے مرحبا جی آر ڈبلو گجرا والا سے میسج ہے یہ مبارک بہت شکریہ جی اللہ جی دیکھے تاف فرمائے پیارے بھائی یہ کلام سنا دیں بہت شکریہ جی کیا ہی وہ قبضہ شفات ہے تمہاری واہ واہ انشاءاللہ محمد حامد بھائی ہیں ملتان سے بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے باب المدینہ کراچی سے میسج ہے عید مبارک کا بہت شکریہ جی خیر مبارک یہ کہ امام احمد رزا خان کی نا سننی ہے ضرور انشاءاللہ شاء سناتے ہیں جی آپ کو یہ ہے جی آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے مکہ مدینہ مدینہ مدینہ بہت شکریہ جی جزاک اللہ چشمہ میاں والی سے میسج ہے میرے والدین کی بلا احتاب اخصرت کی دعا فرما دیں اللہ آخری معاف کی آپ کے والدین کی اور ہم سب کی بلا حساب مؤثیرت فرمائے عادل بھائی ہیں بہت شکریہ عادل بھائی آپ کے میسج کے لیے اللہ آپ کو جد خیر فرمائے عید مبارک کا میسج ہے جی جاوید اتاری ہیں ایس وی وائی اب یہ کون سے علاقے کا نام ہے یہ جی تو آپ ہی بتائیں گے بہرحال جوڑوں کے درد کا بھی کوئی علاج بتا دیں اور رمضان بھائی جو ہمارے گجرا والا سے تھے اسٹیشن ماسٹر ہیں ان کا کہنا تھا کہ یورک ایسڈ کے حوالے سے Uh, کوئی نسخہ جو ہے ہاں وہ بتا دیں اچھا ہاتھ میں دار چورن کوئی ہو تو اس کا بھی آج نسخہ بتا ہی دیں لوگ گھر میں بنا لیں تاکہ ڈائجسٹو سسٹم میں کوئی پرابلم ہو تو وہ بھی کیور ہو جائے آصف بھائی کچھ کلام شامل کریں پھر ہم انشاءاللہ شاء آپ نے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے سلو حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبا تھوری سدھا کیوں پھر کے گلی گلی تبا پھر کے گلی گلی تبا جو دے خدا دن کو جو ہک دے خدا تیری جنگلی کیوں ہم تو تیری جنگلی جان چ ko udaan udan dar re sangenge dare humko ko uda رمضان صاحب نے یورک ایسڈ کا بھی پوچھا تھا نسخہ اور جو جگر کا پرابلم ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ پوچھا ہے ان کو بتائیں پھر ہم سیگمنٹ شروع کریں گے انشاءاللہ دو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ پہلے سے بنی ہوئی ہیں ان سے دونوں میں سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ ایک جی خلیل بھائی آپ بتا رہے ہیں مجھے ایک بات تو بتائیں آپ روٹی پانی کھایا آپ نے صبح کھانا وغیرہ کھا کے ناشتہ کر کے جی یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا چلے وہ تو وہ تو گیا ہے تھوڑا ماشاء اللہ مسکراتے میں کتنا اچھے لگ رہے ہیں آپ ارشاد آپ نے جو ہے کچھ چورن کا نسخہ بھی پوچھا تھا گیس بادی وغیرہ کے حوالے سے تو یوں کہہ لیں گے یہ جو گوشت زیادہ کھانے سے گوشت خوری کے سبب جو ہے گیس میں جو پیٹ گیس جو پیدا ہو جاتی ہے پیٹ میں جو اپہارا کہتے ہیں نا اپہارا پن جو پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ اللہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا تو یہ پانچ چیزوں پر مشتمل ہے اسے چاہیں تو آپ لکھ لیجئے اور بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ مفید رہے گا اجوائن دس گرام اجوائن دس گرام اجوائن دیسی لینی ہے ایک خوراسانی ہوتی ہے وہ نہیں لینی اجوائن دیسی تقریباً دس یا بارہ گرام بارہ گرام آپ کہہ لیں نسبت کے ساتھ اجوائن بارہ گرام سونف نمبر دو سونف یہ بھی بارہ گرام اسے بادیان بھی کہا جاتا ہے اور تیسری چیز ہے سونٹھ اسے زنجبیل بھی کہتے ہیں ادرک کہہ لیں خشک ادرک جی تو یہ تیسری چیز ہو گئی بارہ گرام اس کے ساتھ کالا نمک کالا نمک بلیک جو نمک ہوتا ہے یہ بھی بارہ گرام لینا ہے اگر کسی کو بی پی ہائی کا پروبلم ہے تو وہ پھر یہ نمک استعمال نہ کرے اس میں شامل نہ کریں اور پانچویں جو چیز ہے وہ ہے میٹھا سوڈا چھ گرام میٹھا سوڈا چھ گرام یہ دوبارہ سماعت فرمانے اجوائن سونف سونٹ یہ سب بارہ بارہ گرام کالا نمک بھی بارہ گرام اور میٹھا سوڈا جو چھ گرام اس کو جو ہے اور پیسنے کے بعد آدھی آدھی چمچ صبح اور شام کھانے کے بعد استعمال کریں ان اس سے جو ہے یہ گیس بادیپن افہارا وغیرہ یا آج کل جو زیادہ جیسے گوش کھا لیتے ہیں اور پیٹ یوں کہ پھٹنے کو آ رہا ہوتا ہے اللہ اللہ آپ یقین مانے کل مجھے کسی نے ایک بات بتائی میں تو حیران ہی ہو گیا سن کے ایسا بھی ہو سکتا ہے ان نے کہا بھی کھانا ہے نا پیٹ جو ہے نا یہ ربڑ کا بنا ہوا ہے کھاتے جائیں کھاتے جائیں کھاتے جائیں اچھا جو بات کر تھا نا وہ تھا بھی ہمارے انہیں کی طرح کا تھا بالکل سنگل پستری جیسے ہوتا ہے وہ کھاتے جائیں کھاتے جائیں پیٹ پھولتا جائے گا پھٹتا نہیں ہے یہ اب اللہ محفوظ فرمائے کس چیز کا انتظار کرنے میں کہتے ہیں جو اللہ محفوظ فرمائے کے دماغ کے نسب پھٹ جاتی ہے اللہ اللہ پیٹ تو نہیں پھٹتا دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے اللہ اللہ رحمت فرمائے بات واقعی اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں مدین جنگ کے ناظرین یہ بعض کا ہے وہ کر رہا لیکن نقصان تو دیکھیں جب ہوتا ہے تو وہ بتا کے نہیں ہوتا خدانہ خواتین ضروری ہے یعنی کہ کوئی پیڑ غذا کی نالی کے اندر اگر کچھ پرابلم ہو جاتی ہے تو وہی لینے کے دینے ایسے پرابلم ہوتی ہے کہ بڑا اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کے حوالے سے جو ہے ایک بہت ہی بہترین اور مجرب نسخہ ہے یہ گھریلو علاج ایسے سماعت فرما لیں ان بہت سے یہ کام آئے گا اس میں سات چیزیں ہیں, ہے تو ذرا یہ طویل مگر یہ ہے کہ ہے بہت فائدہ مند نمبر ایک اندر جو شیری اندر جو شیری نمبر دو کالا زیرہ نمبر تین اجوائن دیسی نمبر چار لاکھ دانہ اور نمبر پانچ کلونجی یہ جو پانچ چیزوں کے میں نے نام لیے اسے دوبارہ سماعت فرما لے اندر جو شیری نمبر دو کالا زیرہ نمبر تین اجوائن دیسی نمبر چار لاکھ دانا اور نمبر پانچ کلونجی یہ اندر جو شیری ہے کیا جڑی بوٹی کا نام اندر جو تلخ بھی ہوتا ہے تلخ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے سخت کڑوا ہوتا ہے وہ شیر والا نہیں نہیں نہیں تمہ اور چیز ہے یہ اندر جاؤ اور چیز ہے جی خلیل بھائی یہ حکمت جیسے تیب ہے اس کے مختلف نام ہوتے ہیں جیسے جڑی بوٹی ہے اس کا نام آلو ہے جی جی جی بولیں یہ کیا ہے ایک جڑی بوٹی ہے اس کا نام ستیہ ناسی بولیں یہ کیا ہے جڑی بوٹی کا نام ہے ٹھیک ہے تو اندر جو شیری کالا دو... زیرہ اجوائن دیسی لاکھ دانا کلونجی یہ سب جو ہے دو دو تولا تقریباً پچیس گرام کہ لیں آپ پچیس پچیس گرام یہ لے لیں اور آخر کی جو دو چیزیں اس کا نام ہے نمبر چھ سنا مکی اسے کہا جاتا ہے اور نمبر سات کشتے شیری کستے شیری یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ اس کا ڈبل وزن ہوگا یعنی چار چار گرام چار چار گرام چ, چار چار تولے اس کو لینا ہے تقریباً یوں کہنا پچاس گرام سنا مکی اور کستے شیری یہ چار چار تولے تقریباً پچاس پچاس گرام اور باقی چیزوں کو جنام لیا ہے یہ ہم نے دو دو تولے لینی ہے تقریباً پچیس پچیس گرام اس کو جو ہے پسوا کر صبح شام ایک ایک چمچ چھوٹی والی استعمال کریں انشاءاللہ شاء یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کے لیے جو ہے امراض قلب کے لیے یہ ان شاء بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا جیگر کے حوالے سے بھی میں نے کچھ پوچھا تھا وہ ہم انشاءاللہ شاء اللہ نیکسٹ فیج میں بتا دیں گے مدنی چریکن سیگمنٹ یہ ہے ایک حدیث شریف سنائیں ٹھیک ہے حدیث شریف سنانی ہوگی اور حروف تحجی کے ادبات سے بھی چلے گا پہلے ابتدا جو جی ہے وہ یہاں سے ہوگی علیف سے الف با تا تا جیم ہال دال وا ذا سین شین خا وئن غائ فاخ کاخ لام میم نون و ہا حمزہ اور یا آپ کو ازبر ہاں تختی ہے ازبر الحمد للہ میں منصف بن جاتا ہوں تین تین تین ہی ہے ادھر جی نہیں بھائی آپ ادھر آ جائیں خلیل بھائی کے ساتھ پورا پورا ہو جائیں گے نا بھائی دو مدنی ادھر دو مدنی ادھر ٹھیک ہے ایک ناد خان ادھر ایک ناد خان ادھر ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ ادھر تشید لیں فضل آپ ادھر آ جائیں استاد صاحب مدیزاستان ہو گیا استاد استاد ہی ہوتا ہے نا جی آپ استاد کا تو مقابلہ نہیں کرانا نا کیا ہوگا آپ ایسے اندر جی یہ دو ٹیمیں ہیں ایک میں پہلے فرد وا سبحان اللہ ترتیب دیکھیں آپ کیسی ترتیب ہے پہلی ٹیم کا پہلا فرد نام کیا ہے راشد یہ سید ہاتھ میں ہے. دل کی طرف پہلی ٹیم کا پہلا فرد نام کیا ہے راشد یہ بھی کیا ہے مدنی وہ بھی کیا ہے مدنی دوسرا فرد ادھر خلیل بھائی ہیں ادھر آصف بھائی ہیں ناب خان ناب خان آگے فضیل بھائی ہیں ادھر دنان بھائی ہیں دونوں مدنی سبحان اللہ کمبینیشن جی آ, راشد بھائی ابتدا علیف سے حدیث شریف سنائیں گے جی. سرکار مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نکاح من سنتی تجمہ کرنے کی ضرورت نہیں حوالہ نہیں نہیں حوالہ حوالہ نہیں بنانا صرف نہیں یہ پوری حدیث پاک بتائیں کس کتاب میں ان نکاح من سنتی فمر راغیبان سنتی فلحی ان سم من سنتی علی حدیث پاک ہے اور فمر راغیبان سنتی فلائی سمی بھائی دونوں کو ملا کے روایت تو سنا رہی جی ایک پاک ان یہ یہ بس ایک منٹ مختہ یہ ٹھیک ہے یہ علیف سے شروع ہو جی بالکل ٹھیک ہے جی ان نکاح ہاں جی آگے بشیرو بش بش ولا تنفیرو بشیرو ولا تنفیرو اچھا ترجمہ بھی ساتھ میں کر لینا راشد بھائی امام <تصفح> <تصفح> جو ناظرین ہمارے وہ جو نہیں جانتے <تصفح> نکاح میری سنت ہے سلمان بھائی یہاں ایک بات میں کر دوں مہدسی نے جہاں حروف تہجی کے حساب سے احادیث کو جمع کیا ہے تو اس کا دو طرح سے طریقہ کار ہے ایک تو یہ ہے کہ اس ہر فیئر کا اعتبار کر لیا آپ آگے چلے آپ لام کا اعتبار ہو گیا اب آگے آگے چل کے آپ جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ پتا ہے جلیں یہ بھی ہو گیا سبحان اللہ ابر حدیث شریف آپ نے جو سنائی ہے جی بشیرو بلاۃ نفر تجمہ بھی سنا ہے اس کا خوشخبری سناؤ نفرت بالنیات یاد علی تو بہت ساری ہیں ماشاءاللہ جی دوسری اب بات سے ہو ہوگا علیف لام نے کام آسان کر دیا جی تا سے یہ عربی میں سنانا ضروری ہے عربی میں سنانے حدیث شریف تو عربی میں سنائیں گے تا سے سنائیں گے فضائل آپ نے بھی کہاں سے لب بھائی تو یہ آ رہے ہیں آپ بھی تا سے حدیث شریف سنائیں گھڑی میں ہیں اپنے پاس جو موبائل پہ ہی وہ سٹاپ واچ یوز کر لیتے ہیں یا وہ بتائیں مجھے ایم سی آر والے کے مناسب ہے تو ہم کاؤنٹر بھی چلاتے ہیں دونوں اپشن دے دیں نا جی یعنی جی علیف لام تو تقریباً کلمات کے شروع میں جاتا آ جاتا ہے, جاتا ہے تو علیف والی بھی وہ شمار کر لیں اور جو اس کا اصل ماخذ ہے وہ بھی آ اس کا لے لیں ٹھیک ہے ایک, اوکے ایک اوکے اور ٹھیک ہے اچھا لیکن آپ نے ساتھ میں وہ تھوڑی سی عرض ہے جیسے اپنے اشار کا بھی کہا تھا جی تو اگر اس پر اگر حدیث نہ ملے تو شیر نہیں وہ الگ کر لیں پھر وہ نہیں وہ الگ فرسٹ مطلب پہلا حدیث ہی ہو کے لیے حدیث میں پیش کروں نہیں آپ دیکھیں آپ حدیث شریف سنائیں گے اشار کا بعد میں وہ اور طریقے سے کر رہے وہ کیسے کرنا ہے وہی میں آپ کو بتاؤں گا جی سا سے حدیث شریف سنائیں گے فضیل بھائی خلیل بھائی راشد بھائی مشورہ بھی کر سکتے ہیں کرسیاں بھلے قریب قریب کر لیں کوئی مسئلہ نہیں سے مدد اچھا ایسا جی مدد بھی مدد کس سے لیں گے اچھا جی ٹھیک ہے بھائی مفتی صاحب ایک دفعہ ان کو ان کی مدد کر دیں ایک دفعہ ان کی کرتے دونوں کام ہو گیا نا نہیں نہیں ترجمہ نہیں عربی نہیں نہیں صحیح عربی تاجر صادق الفاجر فاجر تاجر الفاجر یہ بھی ایک حدیث سے لگتے ہیں تاجری فاجر ہیں پوچھا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجری فاجر کیسے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ تاجر کے جو دھوکہ دہی اور قزب اپنی تجارت میں شامل کرتے ہیں لا تاتس> او او تاتس> او تو ہو گئی ناجی تلاد تلاوات ان مستابات لاشک کفی نہ دعوت الوالدی و دعوت المسافری و دعوت المظلوم تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے باپ کی دعا مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا سبحان اللہ وا. جی جھی جھیل جی. میرے دین میں تو آ گئی اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ ایک دفعہ میں ہی مدد کر دوں ٹھیک ہے نا حج الفر الجما تج الفر حج الساکین حج الساکین ٹھیک ہے جمعہ مساکین کے لیے حجم یوم الد جی ٹھیک ہے جمعہ جمعہ مساکین کے لیے حج ہے حدیث پاک ہے ٹھیک ہے جی اور دوسری حدیث ترجمہ کسی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے اور دوسرے جسے پاک کا ترجمہ ہے اپنے اخلاق کو سوارو ٹھیک ہے خیرکمن کا علام القرآن و علما تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اور خیر الناس الناس سبحان اللہ ٹھیک ہے جی ایک ایک ایک سنانی جی اوکے ہو گیا کے بعد اب بتائیں نا دال خیری کفا ہی ہاں جما علیہ السلام السلام ترجمہ خیر کی جانب رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے گویا کہ وہ کام کرنے والا جال جی زال زال جی سے حدیث شریف سنانی ہے اچھا ایک آپشن اگر ان کو یوں دیا جائے کہ جیسے یہ زال سے نا اب یہ سوچیں گے ٹھیک ہے ان کا ایک یہ پینڈنگ رہ گیا پوائنٹ ٹھیک ہے اب یہ اگلے حروف سے یہ سنائیں گے یہ آخر تک یہ ان کو چوائس دے دینا سوچتے سوچتے کچھ نہ کچھ تو کریں چلے ابھی سوچ رہے ہیں بتایا مجھے پی سی آر والے آج پتا نہیں کیا بھائی پی سی آر میں ہے نہیں ہے اچھا واہ سبحان اللہ بھائی گھڑی بھی آگے ماشاء اللہ جی حضور زال سے ریواج سنانی ہے آپ کو گھڑی بھی چل رہی ہے پینڈی میں ڈال دیں بعد میں انشاءاللہ بھی اللہ ابھی آگے چلے آپ سوچ ضرور وقت مل رہا ہے آپ کو ادھر سے لیں نا اگر وہ نہیں سنا ہے تو ہم سے لیں ہم سے سن لیں اللہ ٹھہر جائیں یار کیا آپ کو حضر السالر نہیں نہیں اور وہ ہے ذکر سال ہی نا ضرورت دونوں کا فرمان ہے حدیث حدیث میں میں میں بھی کہا اس کو لکھا ہے کی سے کتابوں میں لکھا ہے اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میں ذکر ہو وہ مجھ پر دودھیں پاکنا پڑے ٹھیک ہے اتفاق وہی آ رہی جس کی مجھے ملی گی اللہ آپ نے اس میں شروع میں سوچ لیا تھا تقریباً میں نے لکھی بکا نے کہا صحیح میں نے تیاری کی تھی اس کو میں سوچ کوئی بات نہیں چل رہی ہے جی زا آپ کا دو حرف زال اور زا دونوں پینڈنگ ہو جائیں گے گھڑی ٹائم ختم ہو گیا جی دو حرف پینڈنگ میں آ گئے اسکیم کے جی آگے جی سید زید نا نا مجالس مجالس oh, awesome. اور آگے سید القمی خادم هم. قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ در حقیقت قوم کا خادم ہوتا ہے رمضان اچھا ابھی ترجمہ بھی سناتے ہیں بولوں گا رمضان اللہ کا مدینہ مدینہ رکھو صحت مند اللہ بودھ فلو نہیں تھی ٹھیک ہے فلو شریف سنانی ہے جی مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں ماشاء اللہ مارے کوشش کر رہے ہیں یہ ہے مدنی چینل کا آپ تب تک سوچیں بھائی میری بات نہ سنیے گا یہ ہے مدنی چینل کا ترہ امتیاز کہ اس میں جو ہے وہ حدیث پاک بھی سکھائی جا رہی ہے اور ایک جو ہے مدنی مقابلے کی فضا بھی ہے تفدونے تباہ بھی ہے دونوں طرح کے معاملہ چل رہے ہیں جی ٹائم ختم ہو گیا آپ کا دعد گفت جو تھا یہ اب دوبارہ جو ہے تین حروف آپ کے پینڈنگ میں آ تو لہذا سوچیں کوئی مدد لینا چاہیں تو مدد کا بھی اختیار موبائل سے مدد کا اختیار یہ بھی چاہنے ٹھیک ہے دے رہے ہیں دونوں ٹیموں کو دے رہے ہیں خالی یہ نہیں ان کو دے رہے ہیں آپ کو بھی دے رہے ہیں جی آگے دو دو دو کے دو بعد سن... کسی بات آتی ہے سین کی تین تین شینا پوا جی ٹھیک ہے جی سے بتائیں اب تو شتر ایمان ابتہ انیس سفائی ستھرائی جو ہے نصف ایمان ہے ستھرائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے پوا کے بعد پھر آ گیا تین جمع ہو جائیں گے ویسے کم حادیث ملتی ہے سرا سے شروع ہونے والی یہ دو پیڑ وہ پہلے پڑے ہوئے ہیں رات پوا سے سنا دیتے ہیں جناب یہ نہیں چلے گا جی وا سے حدیثی سنانی پڑے گی نہیں پتا نہیں آپ نے اس طرح کا کیا تھا شاید ساری اس طرح کی جس میں کم آدمی ایک منٹ ایک منٹ اب آپ ہم یہ حدیثی سنائیں گے اس کے بعد آئن سے آپ سنائیں لیکن یہ حدیث ہم سنائیں گے ترجمہ کرنا ان کا ضمے ہوگا نہیں نہیں <تصفح> یار <دیکھ> آپ <تصفح> کریں بھائی کا مقابلہ میں کروا رہا ہوں آپ لوگ خود کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ سنا ہے وہی سنا ہے آپ کی ظاہر ترجمہ اس کا با مہاورت ترجمہ جو ہے وہ ازبر نہیں ہے ابھی ازبر نہیں ٹھیک ہے قبر حکن ٹھیک ہے یہ حدیث شریف ہے یا حدیث یہ حدیث پاک ہے جو ٹھیک ہے وہ عقیدہ بھی ہے نا جی عقائد جی جی میں جو عقائد بیان ہوئے وہ یہی ان میں سے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے قبر کا عذاب حق ہے سچ ہے ٹھیک ہے جی آئین سے ہوگا غیبارت سبحان اللہ غبار المدینہ آل شفاء آل آل آل من جزام آل جزام آل جزام آل آل کل امام امام جواہیمح اللہ نے الفاء الفا بہوال مصطفیٰ میں روایت جہاں نقل کی ہے کہ مدینہ کی مٹی ہر بیماری سے شفا ہے سبحان اللہ جی آتا ہے باری فا جی جی حضور فا آیا سنا دوں نہیں نہیں شریف سنا دی تین حروف پہلے سے آپ کے پینڈنگ ہیں چوتھا یہ فا اب دیکھیں یہ تو ہم نے معاملہ بدل دیا نا جی مطلب یہ ہوا کہ ادھر سے تیاری ہے اور بڑی بھرپور تیاری ہے اصل میں ہم نے کہ میں ویسی سوچ اور کے دیکھیں باقی باتیں ہم لے کے بات کریں گے ابھی آپ حریش شریف سنائیں گھڑی جا رہی ہے یہاں پتہ چلا اب کہ یہ سلسلہ ہوگا اچھا ابھی پتا واٹس ایپ آپ کا میرا ان نہیں تھا کوئی بات جی آپ سنا نہیں جناب کیا جی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا آپ کی ٹیم کا ضور کو چار حروف ہو گئے جناب چار حروف پینڈنگ میں آپ کے فا کے بعد کیا ہے جی مہیشن کئی دکل کئی عید العلم بال کتاب اللہ بکل ما سمیعا. پہلے آپ ترجمہ پہلے حدیثی سنائی اس کا. کو مقدم کرو ٹھیک ہے اور قید و توکل اس کا باماہور ترجمہ یہ ہوگا کہ اسباب کو اختیار کرو اور ذات پر بھروسہ بھی رکھو ٹھیک ہے اور <coughs> علم <coughs> کو لکھ کر قید کر لو جی آپ نے جو روایت سنائی جو ترجمہ ایک جو جی کفاب علم ایک عظیباً حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے ٹھیک ہے اور دوسری ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو جی یہ لاجل من واحد دو دفعہ نہیں دسا عمد. جاتا, جاتا سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اور اس کا جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے یہ تیار ہو جائیں آپ سبحان اللہ ہنفیوں کی دلیل بھی ہو گئی نماز فجر جو ہے وہ کس میں ادا کریں گے غلط میں ادا کریں گے اسفار میں اسفار میں ادا کریں گے یہ مستحب ہے ٹھیک ہے اچھا یہ غلط کیا ہے اس فار کیا ہے یہ جاننے کے لیے جامعہ المدینہ کا رخ کیجیے دیئے الحمدللہ پانچ سالہ جامعہ المدینہ کا کورس پانچ سالہ عالم کو الحمدللہ للہ داود اسلامی کے جامعہ المدینہ میں کروایا جا رہا ہے اس کے لیے بھی آپ ہمارے نمبر پر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو مدنی منع کو مدنی منی کو دونوں کو جامع المدینہ میں داخل کروایا جا سکتا ہے جو اس کی شرائط ہے وہ شرائط پوری ہونی چاہیے اسلامی بھائیوں کے جامعات بھی ہیں اور اسلامی بہنوں کے بھی جامعات ہیں تو انشاءاللہ یہ وہاں پہ سیکھنے کو ملے گا کہ غیرستار کیا, کیا ہے جی وہاں سے واؤ لام نون واؤ جی واؤ نفسی و لائی واحد احبال قسم ہے اس ذات کی قبضۂ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب ملش تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں سے ہا جی رو منتھ دنیا آئے آئے اور جو کچھ اس میں ہے سب کو چھوڑ دو ہجرت کر جاؤ اسے اللہ وخبر جی آگے کہہ رہے آگے حمزہ ہے وہی ایلف والی کوئی بھی سنا دیں ایلف پر جب زیر زبر آ جائے تو حمزہ ہی بن جاتا مالا مال بھی نہیں ہے جی تو ہو چکے وہ تو ہو گئی نا صاحب ناز بھی غالب الروایت بھی ہے ہم نے تین چار ویسے سنائی تھی شروع ٹھیک ہے نا ان میں سے محمد اللہ سبحان اللہ سے یاد آگے الزمب اللہ کمات دین لیکن البر یبلا یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے یہ حدیث کے درمیان سے آپ سنا رہے ہیں صاحب تو حدیث دیکھے اگر اگر اس طرح تقریباً آپ نے بھی حدیث ہے یہ مسئلہ ہے وہ اس کا فیصلہ ہمیں گے جو حروف تحجی کا اعتبار کیا ہے وہ پہلے لفظ سے کیا ہے نا علیم کی رخصت اگر اس اعتبار سے دیکھیں میں کہ آپ نے جو تو وہ بھی اجزا ہے ایک منٹ میری جتنی بھی ہے میری بات سنیں آپ لوگ یہاں جیسا وہ بعد میں بیٹھ کے کر لیں گے آپ ہی مفتی صاحب فیصلہ کریں گے ان کے دو تین حروف پینڈنگ سے ایک ان کو یاد ہے جی زال سے جو یاد سنائے زال کہ نہیں جاتا لیکن سے اگر عزیز شروع کی جائے تو ایک میں برکت کے لیے سناتا ہوں ذاکر اللہ ذاکر اللہ فی الغافلینا کل ہائی بین الامواد غافل افراد میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے مردوں کے درمیان جنڈا کیا سے رہ گیا آخری ید اللہ الجما اللہ تعالی کا دستر احمد جماعت پر آسانیاں پیدا کرو نفرت نافر جی ناظرین بلیجین نے دعوت اسلامی نے ماشاء اللہ کوشش کی ہے روایات سنائی ہیں یہ جو دل کی جانے والی ٹیم ہے اسی سب کیا نچوڑ کا نکلا فیصلہ تو آپ نے کرنا تھا منصف صاحب کو بنایا تھا ناظرین کر چکے ہوں گے سر ٹھیک ہے بہرحال مقصد ہمارا یہ تھا یہاں دیکھیں بات کر رہا ہوں تو یعنی چند عدیث ابھی سنیے اب چالیس حدیث کی بھی فضیلت ہے نا اور یہ چھوٹے چھوٹے کئی عدیثیں ایسی ہیں کہ جس کو آدمی یاد کر سکتا ہے چالیس حدیثوں پہ اپنے مقت المدینہ سے بھی رسالا ہے حدیث کے نام سے تو اس کی بھی آپ کو ترغیب دلائیں کہ یہ لے کے کم از کم یعنی اس کے اوپر ہر مسلمان کو چالیس حدیثیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی یاد ہوں کہ جو بچوں کو دی اس کو فکیم جی ہاں آن جی جی دوسری آن حدیث, حدیث بھی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے عربی متن بھی ہے اور اس کی تھوڑی بہت شرح بھی ہے مزاح بھی ہے مقتبہ کی دونوں مطبوعات ہیں جی ان کو حاصل کریں حدیث شریف جو ہے وہ یاد کرنے کا ذوق و شوق بھی ہونا چاہیے یہ ہمارا جتنا ابھی سیشن گزرا اس میں کسی کو اورانا یا جتانا یہ مقصود نہیں تھا مقصود یہی تھا کہ ہم پیارے آقا سب اللہ تعالیٰ رہی وسلم کے فرمود سنیں تو <متحدث> حدیث شریف سنی ہے اللہ ہمیں حدیث شریف سننے کا یاد کرنے کا ذوق و شوق جو ہے وہ عطا فرمائے الحمد للہ بہترین کتاب جو ہے وہ بتائی گئی فیضان چہل حدیث اس کا جو ہے مطالعہ کیجیے جو راشد بھائی نے بتایا انوار الحدیث یہ بھی جو ہے بہت زبردست کتاب ہے انشاءاللہ بڑا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اس کو پڑھ کے حدیث شریف بھی پڑھنے کا موقع ملے گا اور جو احکام ہے فکیہ کام ہے ان کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا مکتبہ مدینہ سے دونوں کتب جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہیں اور داود اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں بہتر کون ایک ہے جی ایک بڑی پیاری کتاب بہتر کون تو اس کے اندر بھی کیا ان کے کتنا پیارا سلو اس طرح کی اور گدنان بھی دو تین اگر کتابوں کا کریں نا تو اس سے کیا چیز ہے ان کے ایک حدیث ہے اس حدیث کے ساتھ کلام ہے نہیں اسی طرح یہ بھی ایک ہے حدینہ مریض جی شامل کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ تمام حضرات اسلامی بھائیوں کو بقرعید مبارک ہو اور میں سلمان بھائی چرچ اور ہم کبھی ایسا دیکھتے ہیں کہ جو بڑے مطلب پیسے والے ہوتے ہیں اور اس کے سامنے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں تو پیسے والے اس سے ملنے کا انداز الگ ہوتا ہے اور غریبوں سے ملنے کا انداز الگ ہوتا ہے لیکن ہم نے مدنی چینل پہ دیکھا کہ امیر علیہ سنت سب اس کے ساتھ سوئی سے ملتے ہیں یعنی معلوم نہیں پڑتا کون غریب ہے کون امیر ہے تو ایسا ملنا کیسا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ <by> <Sv> صاحب جی ہاں یہ بھی دوہرا معیار یہ تو ایک تو یہ جنرل بات کی کہ کسی سے ملنے کا یہ انداز ہے یہاں تک کہ اگر گھر کی بیٹیاں نا اور گھر کی بیٹیوں میں سے اگر رخصت ہو گئی ہیں ٹھیک ہے دو بیٹیوں کی شادی کسی امیر گرانے میں ہو چکی ہیں اور ایک کی شادی کسی غریب گھرانے میں ہیں بیٹیاں اسی گھر کی وہ فرد ہیں اس کے باوجود اس فیملی کے تمام افراد کا ان اپنی بہنوں سے بھی ملنے کے انداز مختلف ہو جاتے ہیں جو مالدار ہیں ان سے کسی اور انداز سے ملا جاتا ہے اور جن کی شادیاں حالانکہ کتنا خونی رشتہ ہے بالکل رشتے میں اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی <سؤال> عام تو لوگوں میں یہ روشنی یہ انداز ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو حدیث بھی ہمارے دوران گفتگو میں آئی لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق ان سے بلکہ وہ تو کلام کے حوالے سے ہے جو دوسرا ہے کہ لوگوں کو ان کے مرتبوں پر <سؤال> اتارنے کا <سؤال> اس سے ان کے ساتھ ویسے برتاؤ کرنے کا ایک تو یہ انداز ہے ٹھیک ہے اس میں علماء ہیں ظاہر ہے ان کا برتاؤ ایک دیگر انداز سے ہوگا پھر بعض اتان مالی طور پر بھی بعض ایسے ہیں جن کو مال ہے ان کا بھی برتاؤ اور رکھ رکھاؤ کے معاملات جدا ہوتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن ایک ہی جگہ دعوت ہے ایک ہی جگہ بیٹھنا ہے اب یہاں جیسے کوئی دسترخوان لگایا جائے کھانے پینے کے لیے ٹھیک ہے اب اسی دسترخوان کے اندر کہیں کہ تمام جو امیر ہیں وہ یہاں آ جائیں اور غریب یہاں آ جائیں تو یہ انتہائی معیوب بات ہے یعنی اس طریقے سے یہ تفریق کرنا یہ تو غلط بات ہے یعنی کسی کا مہمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ متعارن کسی کو فقیر کو دروازے پہ روٹی بھی پکڑائی اور کسی کو بٹھا کے کھانا بھی کھلایا تو جب دونوں کا ہوا تو پھر آپ نے یہی حضور صلاحت اسلام کا فرمان کے لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا لا لا لا یہ ان میں فرق ہے تھوڑا یعنی بعض اوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات واقعی وہ فیصلہ صحیح ہوا جو بھی معاملہ ہوا لیکن اوور آل جس طریقے سے ہمارے ہاں تفریق ہوتی ہے یہ انداز ٹھیک نہیں ہے یہ معیوب انداز ہے کہ ہم امیروں کے لیے تو ملنے کے اور بات کرنے کے اور وقت دینے کے انداز مختلف ہوں اور غربا کے ساتھ یہ اندازار کیا جائے یہ درست نہیں, درست ہے درست بطل نہیں بطل ہے. اور مسلمانوں کو یہ کرنا بھی نہیں چاہیے دین اسلام ہے ہمارا پیار آکاش صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو سینے سے لگانے والے غریبوں سے پیار کرنے والے یتیموں سے محبت فرمانے والے جو بے سہارا ہیں ان کی دستگیری کرنے والے ہیں پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بھی یہ انداز ہے حجت البد کے خطبے میں کیا ارشاد جی فرمایا جی کہ تم میں سے گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے جی جی کالے کو گورے پر نہیں عربی کو اجمی پر نہیں اجمی کو عربی پر نہیں اگر فضیلت ہے تو تقوی پر ہے واہ تو یہ اللہ کے نزدیک تو ان اکرم اکمد اللہ یتکا کو اللہ کے نزدیک تو بزرگ اور عزت والا وہی ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی اور پرہیزگار ہیں اور اس حدیث میں یہ برابری کا بھی ہمیں ایک در سطح فرما دیا ایک طریقے سے کہ لوگوں میں جو یہ اس طرح کے معاملات ہیں وہ آپس میں برابر برابر ہیں اللہ کے نزدیک کسی کا مرتبہ مقام ہے تو وہ تقوے کے اوپر سلمان ہے بھائی عبادات کو بھی آپ دیکھیں نماز کو دیکھیں حج کو دیکھیں تو غریب ہے امیر ہے معاشرے میں اگرچہ ان میں درجہ بندی ہے فرق ہے لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت کے لیے مسلمان حاضر ہوتے ہیں تو یہ سارے فرق مٹا دیے جاتے ہیں اور نبی پاک علیہ صلاح السلام کے صحابۂ علم کے اعتبار سے عرفان کے اعتبار سے حضور علیہ صلاح اسلام کی صحبت کے اعتبار سے تو ان سے आ, امیر आ, کوئی نہیں ہے لیکن بظاہر جو غریب صحابت تھے تو غیر مسلموں نے نبی پاک علیہ صلاح اسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ قریش کے اور مکے کے بڑے بڑے سردار تھے اگر ان غریبوں سے آپ اپنا تعلق توڑ لیں اپنی مجلس سے ان کو دور کر دیں تو ہم ایمان لانے پر راضی ہو جائیں گے تو احکام الہی آیات کا نزول ہوا اور اس بات سے بھی منع کیا گیا اور اسلام غریبوں کو ترجیح دیتا ہے اور اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے کئی مرتبہ سنی ہے لیکن یہاں مناسب رہے گی وہ کہ بڑا کون ہے بڑا وہ ہے جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ موڑ دینی نہیں بان پڑ لین چھوڑ دینی اللہ کریم پیاریا کا سرات استعم کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے مزید کال شامل کرتے ہیں جی رضوان علی شاہ اب یونان کے شہر ایتھنس سے ارض کر رہا ہوں ماشا اللہ عز و جل سلمان بھائی آپ کا تو ہر سلسلہ ہی بہت پیارا ہوتا ہے اور بالخصوص کل جو آپ پاپا کے ساتھ تشریف تھے اور دیگر مبلغین ماشاءاللہ بہت اچھے سوال جواب ہوئے اور ہماری جو ہے رہنمائی ہوئی اور علم دین میں اضافہ بھی ہوا میری طرف سے آپ کو اور آپ کے جو حاضرین اسلامی بھائی ہیں تمام اسلامی بھائیوں کو اور تمام آشخان رسول کو بہت بہت عید مبارک اور یہ پوچھنا تھا کہ ماشاءاللہ جس طرح کل جو ہے وقتاً فوقتاً دکھایا جا رہا تھا رکن شعرا ابھی اس مقام پر ہیں اور دوسرے رکن شعرا بھی اس مقام پر ہیں تو کیا آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا یعنی دکھانے کا تو اس میں الحمدللہ بڑا لطف و سرور آ رہا تھا اور بڑے اچھے مدنی پھول بھی ان کے میرے تھے اور بڑی خوشی ہو رہی تھی جو لوگ ماشاءاللہ اس طرح کالے جمع کر رہے ہیں اور داؤس نامی کو دے رہے ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا تھا اللہ سے وجل سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ جی آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کی شفقتوں کے لیے آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو تقبل اللہ منا ومن کم آپ بھی یونان میں ہیں اور ماشاءاللہ اللہ دین متین کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہیں آپ کو بھی عید کی جی بہت, بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ کچھ ہی دن میں رکنی شدہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان کے مدنی پھول بھی سنیں گے ان شاء اللہ جی بہت پروگرام اچھا بہت دن اچھا اچھا کرتے قسم سے دو ہو دیکھتا ہے اور تمہارے بات بہت اچھا اچھا کرتا ہے سعودی عرب سے سے بات کر واہ واہ سبحان اللہ مدینہ شریف سے آپ کی کال آپ نے اتنی حوصلہ افزائی فرمائی اور اتنی بات ہی کافی ہے کہ سلسلہ مدینہ شریف میں دیکھا جا رہا ہے تو آپ خان صاحب حضور کی بارگاہ میں ہمارا ہم سب کا جو ہے وہ سلام بھی عرض کیجئے گا اور حاضری کی دعا بھی کیجئے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے مدنی چینل لکھتے رہیں گے امیر سنت کے مدنی مذاکرے انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے سنتے رہیں گے تو تربیت بھی جو ہے وہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ اخلاق و کردار میں بھی بہتری آئے گی اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت بہت شکریہ آپ کی اس افزائی کے لیے خلیل بھائی ابھی فرما رہے تھے کہ جو خارش کے مریض ہیں ان کے لیے گوشت کا پرہیز کرنا ضروری ہے تو ہمارے گھر میں دو فرد ہیں تو ان کو یہ خارش کی جو ہے نا وہ ان کے مرض ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ قربانی کے دنوں میں گوشت جو وافر مقدار میں ہوتا ہے اور اس کا بند کرانا کڑائی وغیرہ اور اس طرح چٹ پٹا تو ظاہر پرہیز نہیں ہو سکتا ہے تو برائے کرم اس کا کوئی مدنی علاج تھا فرما پرہیز کا کہ ہم پرہیز کیسے کریں اے نواز شوبیہ آپ کی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ خلیل بھائی تو جو جواب دیں گے تو یہی دیں گے بہرحال پرہیز نہیں ہو سکتی یہ بات تو درست نہیں ہے ممکن ہو وہ ہی نہیں سکتا جو محال ہے اور محال وہ ہوتا ہے جس کا وجود جو ہے وہ وجود جس کا عدم ضروری ہو ہاں محال وہ ہے جس کا یار وہ نکل گئی وجود میں وجود کی تین قسمیں ہیں واجب الوجود ممکن وجود اور ممکن الوجود واجب الوجود وہ جس کا وجود ضروری عدم محال ممتان الوجود وہ جس کا عدم ضروری وجود محال اور ممکن الوجود وہ جس کا وجود و عدم دونوں کیا ہو برابر ہو ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں ابدیت کہاں اللہ کہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بھی اسی طرح محال کی بھی تین قسمیں محال عادی محال شرعی اور محال اقلیت سبحان تو یہ مزید سیکھنے کے لیے جامعہ المدینہ کا رخ اختیار کیجیے اگر آپ خود نہیں آ تو اپنی اولاد میں سے کسی کو ضرور جامعہ المدینہ کا حصہ بنائیں انشاءاللہ یہ علم دین کی باتیں بھی سیکھنے کو ملیں گی ان شاء علم دین سیکھنے کے لیے ہی آپ جب عقائد پڑیں گے تو اس میں یہ وجود کی قسمیں پڑھنے کی حاجت بھارت پیش آئے گی رکنے مرکزی مجرس شرح حضرت مولانا حاجی اب الحسن محمد امین اتاری حافظہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اسکرین پر ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں ان سے کچھ گفتگو بھی کرتے ہیں مدنی پھول بھی لیتے ہیں پوچھتے ہیں کہاں پر ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ و برکاتہ سلمان بھائی اتنا اتنا اتنا مشکل سبق پڑھائیں گے تو کیسے یاد ہوگا ہم کو اللہ اللہ, اللہ ماشاء ہمارے اسلائی بھائی گھاچی پڑا فیضان نے امبیا مسجد کے متصل ہمارے نگرانی کابینہ حاجی عبد المجید ماشاء اللہ ماشاء اللہ آفتاب بھائی علی بھائی دیگر سارے ہمارے ناطفان بھی یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ اللہ جمع ہو رہی ہیں اللہ اللہ اور یہ ہمارے بہت ہی قدیم اسلام بھائی اللہ اللہ باپا کے ساتھ اوائل سے مدنی کام کرنے والے ہیں اور میں یہ سمجھتا کہ جب سے میں نے خالے جمع کیے نا ان کو خالے جمع کرتے دیکھا ہے اللہ عمران بھائی ہمارے یہ سارے ماشاءاللہ اللہ صبح سے فجر کی نماز سے پہلے سے کیونکہ باب المدینہ میں فجر سے پہلے سے ہی قربانی ہونا شروع ہو جاتی ہے جی تو یہ ہمارے اسلام میں کھالے جمع کر رہے ہیں ٹرک لوڈ ہو رہے ہیں ہمارے چل مدینہ مشرف چل مدینہ اللہ اللہ اللہ تو یہ ماشاءاللہ ہمارے تمام اسلام میں لگے ہوئے اللہ تعالیٰ ان تمام آشقان رسول کو جنہوں نے دعوت اسلامی کو قربانی کی کھالیں دی اللہ سب کو جذا خیر عطا فرمائے امین اور آمین اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے آمین سب کل آپ نے ماشاءاللہ جہاں پر آپ گئے وہاں پر آپ نے نیتیں کروائی ہیں شیزان نماز کوس کروانے کی کرنے کی نیتیں جو کروائی ہیں یہاں پر بھی کوئی نیت ہے ماشاءاللہ یہاں تو نگران کبینہ موجود ہے ماشاءاللہ اللہ عبد المجید بھائی ہمارے بہت پیارے اسنائی ہی بھائی ہیں بڑے فعال اسنائی ہی بھائی ہیں تو ادھر سے ایک کوئی نیت کوئی باہر کی نیتوں کی آئے جی ڈویژن میں بھی رہا ہوں ڈویژن جگہ ماحول الگ ہوتا ہے یہاں کا وقت یہاں بھی آپ نے بہت عرصے امامت فرمائی ہے ان گلیوں میں اللہ اکبر امامت تو ایسا مسجد میں کی ہے جی گلیوں میں گھما پھراؤں یہ آپ کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر ایک عرصہ مطلب مطلب وقت گزارا ہے امیر علیہ السلوم بھی بہت کرم فرمائے یہاں پر اچھا میں یہ عرض کرا تھا جی ماشاء اللہ ہمارے سلمان بھائی نے مجھے میسج کیا ہے ہمارے جو ابھی سلسلہ کر رہے ہیں کہ زور کے نماز کے بعد میں بھی فارغ ہوں تو لہذا جامع المدینہ کا دور یاد آ جائے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں بالکل جی بھائی میں بالکل تیار ہوں سب نہیں میں نے میں نے ذہن منا لیا آپ کو انشاءاللہ شاء کام دینا ہے آپ ہو کے مجھے رابطہ کر لیجیے ضرور ضرور انشاءاللہ شاء یہ جو ہماری کابینہ ہے نا اس کا یہ حصہ दी? یہ مدنی قافلوں میں ویسے ہی پورے پاکستان میں نمبر ون ہے الحمد ایک ماہ کا مدنی کافلہ ہو تین دن کا مدنی کافلہ ہو تو انشاءاللہ مزید چودہ اگست میں بھی جو مدنی قافلے سفر ہوئے وہ بھی کثیر تعداد میں ہوئے اور اب یہ شکرانے میں بھی انشاءاللہ مدنی قافلے کے لیے البقت تیار علی بھائی علی بھائی میں پوری دنیا دعوت اسلام میں ان کا علاقہ پہلے نمبر پہ ہوگا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششیں بھی قبول فرمائے امین آمین سب دوبارہ کب آ رہے ہیں ہمارے ساتھ آن لائن حضور سب دوبارہ کب رہے ہیں بس ابھی یہاں سے نگران ساتھ ہیں اب ان ان کا کابینہ شروع کر رہے ہیں ابھی نہ ابھی ایک جگہ تو ہو کر آ وہاں آپ کیا حاضری کی اجازت نہیں ملی تھی آپ حضور جہاں جا رہے ہیں آئندہ ان, آن, آن, آن شاء اللہ لیں گے جہاں کریکٹ ہوں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ داؤود اسلامی کے مزنی کاموں کے لیے کھالیں جمع کرنا واقعی اس کا ایک لطف ہے ایک سرور ہے خاص صاحب آپ کو یاد ہوگا عدنان بھائی میں اور ہمارے انور بھائی اور زبیر بھائی ہم چار ہی ہوتے تھے اور ہمارے ساجد باپو جو نگران ہیں جامعت المدینہ مجس جامعت المدینہ باب المدینہ کے ان کی ڈویژن گلستان مصطفیٰ سے الحمدللہ کھالیں کھالے وغیرہ جمع کرنے کے لیے ہم جاتے ٹرک جو ہے وہ لوڈ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد گودام میں جو ہے وہ کھانے پہنچایا کرتے تھے میری نیت ہے الحمدللہ سے فراغت کے بعد میں نے بھی کھانے جمع کرنے کے حوالے سے آج یہ صاحب سے کیا تھا میرے بھی وہ کام لگائیں تو جو وہ کام لگائیں گے وہ بھی کریں گے آپ نے بھی اگر ابھی تک اپنے قربانی کے جانور کی کھال جو ہے وہ داوت اسلامی کو نہیں دی اور آپ نے قربانی جو ہے وہ کرنی ہے نیت نہیں کی تو آپ بالکل داوت اسلامی کو اپنے قربانی کے جانور کی کھال دے سکتے ہیں الحمد مساجد بنا رہی ہے آپ کی دعوت اسلامی مدارس بنا رہی ہے آپ کی دعوت اسلامی جامعات بنا رہی ہے آپ کی دعوت اسلامی مدنی چینل چلا رہی ہے آپ کی دعوت اسلامی جیلوں میں خدمات سر انجام دے رہی ہے آپ کی دعوت اسلامی ایک سو تین سے زائد شعبہ جات کی پوری دنیا میں دھوم مچا رہی ہے آپ کی دعوت اسلامی اللہ تو اللہ اپنی دعوت اسلامی کا قربانے کی کھالوں کے ذریعے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیے آپ نمبر دیکھ رہے ہیں ہماری سپین کے اوپر جو ہے یہ نمبر چل رہے ہیں اگر اسلائی بھائیوں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا تو آپ خود رابطہ کر کے اپنے قربانی کے جانور کی کھال داود اسلامی کو دیں اور ان نیک کاموں کے اندر آپ بھی حصہ دار بنے جی مزید کال شامل کرتے ہیں جی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ان گجراتی کابینہ سے ناط پر اسلام بیک کی بارگاہ نے کلام سنا دیکھ مسلک ٹھیک ہے یہ نعت نہیں ہے جی یہ منقبت ہے امیر وصن کی بھارت آپ کا کال کرنا مرحبا اللہ آپ جو رتا فرمائے جی وعلیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام غلام مصطفیٰ اب ہے میں پنجاب کے شہر لیا سے عرض گزار ہوں میرا یہ سوال تھا کہ خلیل بھائی حکیم ہے ناج خان کیا فرما رہے ہیں <سلام> حکیم ہے <ها> حکیم ہے یہ ناط خان ہے حکیم بھی ہیں ناط خان بھی ہیں الحمد للہ کاری بھی ہیں کاری بھی ہیں مبلی بھی ہیں مدرس بھی ہیں راشد بھائی بتا رہے ہیں واج سان اللہ مرحبا جی وعلیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد اسجر تاری سالس سے عرض کر رہا ہوں آصف کی بار میں عرض ہے مجھے یہ کرام سنا دیجیے سرکار توجہ فرمائے اللہ خیرہ. مرحبا. جی <تصفح> میرا نام محمد عریب ہے اور میں مرکز الاہور سے بات کر رہا ہوں آپ کا سلسلہ فضان عید قربا بہت ہی پیارا اور میٹھا سلسلہ ہے ہم سب گھر والے یہ سلسلہ بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں رینا خان حضرات کی بازا میں فرض ہے کہ مجھے یہ بڑا کلام سنا دیجیے سب سے اولا لا لو ٹھیک ہے مرحبا میرا نام محمد طیب بطاری ہے میں چنگوٹ ضلع باور پور سے عرض کر رہا ہوں میری ناتھ خان درخواست ہے کہ وہ مجھے یہ نہ سنا دے یانبی بولو یانبی نظر کرم فرمانا ٹھیک ہے جی میں محمد عامر رضا اتاری ہند کے شہر پٹنا سے ارض کر رہا ہوں میرے آخر. پیارے پیارے سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے یہ ناط پاک سنا دیجیے بہرے دیدار کے سرکار آ آپ پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے مرحبا مدینہ مدینہ جی میں محمد ابا ستائی آری والا سے عرض کر رہا ہوں سلمان بھائی آپ کا سلسلہ رانا قربہ مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ ہے کلام کی عرض ہے وہ سوری لالتے ہیں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ مرحبا بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے اللہ آپ کو جد خیر عطا فرمائے آپ کے میسجز ہیں کچھ ان کو بھی آ, شامل کرتے ہیں آ, یہ ہے جی میسج ہے ماشاءاللہ اللہ مفتی صاحب کے ساتھ جو راشد مدنی تشریف فرما ہے یہ تو مدنی کمپیوٹر ہے واہ سانح ٹھیک ہے جی थी, थी, थी, محمد थी, عبران اتاری بھائی ہیں چندو اللہ یار سے بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے مرحبا ہمارے گھر کے ٹوٹل گیارہ افراد ہیں دس بیمار ہیں بخار ہے زکام ہے اور کھانسی وغیرہ بھی ہے خلیل بھائی کچھ بتائیں ذیشان بھائی ہیں بہت شکریہ جی آپ میسیج کے میسج کے لئے اللہ پاک آپ کو صحت سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے آ, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نام کیا ہے جنید بھائی ہیں فام کامرا اللہ وہ کمال حسن حضور ہے یہ کلام سننا ہے اظہر خان بھائی ہیں بہت شکریہ جی آپ میسیج کے میسج کے لئے یہ ہیں جی اویس بھائی آ, بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے اللہ آپ کو بھی خیر عطا فرمائے آپ بھی حسین بھائی ہیں مظفر گڑھ سے بڑی مہربانی جناب آپ کے میسج کے لیے ندیم بھائی ہیں کہاں سے ہیں جی چڑھوئی سے کشمیر سے بہت شکریہ جی آپ تمام استعمال بھائیوں کو عید مبارک خیر مبارک تکبل اللہ من کم میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک خیر مبارک گزارش مم. ہے مم. کہ یہ کلام سنا دیں میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی واہ کیا کلام کی فرمائش کی مم. ہے قصیدہ دہ بردا کے کچھ اشار سننے ہیں منصور رضا بھائی ہے سہرائے تھر سے واجی سلحان اللہ مرحبا آ, یہ کہہ رہے سلمان بھائی صحرائے تشریف لا رہے ہیں آ, میری تو تمنا ہے جی خواہش ہے آ, اللہ اللہ کرے جلدی آنا نصیب ہو بھارت آپ کو بہت بہت یہ مبارک ہو منصور بھائی آپ کو بھی اور تھر میں جتنے آشکان ہیں آپ سب کو بھی اور بلوچستان کا ہمارا علاقہ جو ہے سبھی کل مجھے ہمارے عبداللہ بھائی نے بتایا کہ سوئی سوئی کا جو علاقہ ہے عبداللہ بھائی نے بتایا یہ سوئی کی عاشق رسول نے ایک بڑی تعداد میں ماشاءاللہ اللہ جو ہے وہ جمع کی ہیں اس میں بالخصوص لال خان بھائی نے تقریباً پانچ سو کے عریب قریب خالن جو ہے وہ جمع کی ہیں لال خان بھائی نے اکیلے اسلامی بھائی نے تو یہ ماشاءاللہ بڑی زبردست بات ہے جی لال خان بھائی کو بھی اللہ سلامت رکھے ان کی خدمات کو قبول فرمائے آ, پورے ایک, آ, علاقے میں گئے ہیں جی, وہاں سے ماشاء اللہ بڑی ترکیب بنا کر کھالیں جو ہے وہ لے کر کے آئے ہیں جتنے اسلائی بھائی اس وقت قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں مصروف و مشغول ہیں آ, اللہ تبارک مطالعہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور آ, جس طرح سے دعوت اسلامی کے ساتھ یہ تعاون کر رہے ہیں عید کے اس موقع پر اپنے دیگر مصروفیات کو جو ہے وہ بالائے طاک رکھ کے دین متین کی خدمت کی کے جذبے کے تحت جو یہ اپنا وقت دے رہے ہیں اللہ کریم قبول فرما کر سرمایہ آخرت بنائے اور ذریعہ نجات بنائے آصف بھائی کچھ کلام شامل کریں پھر ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ شاء جی گھڑی مجھے آپ دکھا رہے ہیں وقت ہمارے پاس ہے جب ہم چاہیں گے تب ہی ختم ہوگا جی آصف بھائی نسر کرم فلم یا نبی یا نبی, نبی بولویا نبی یا نبی پہ بلانا ندی حسنے سے شت سے بولا حسنے لے, لے ہس نینا ہس نین سارا پاک کے ست کے ہم سب سو متی من پنانا حق نی ن ہس ن ہنسم کی نظر فرمائی کون ہے جو سنے تیرے ریوا میری مخار سر پہ دن کرو تیر جا جاتا ہوتی نہیں میرا روح بھی نہیں میرا رال بھی نہیں مینو یاد بنو بھی نہیں میرا رشک بھی میری جاری گیری رو رو نہیں میرا تیر فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں ساڑھے گیارہ بجے تک کا ٹائم ہے ہمارے پاس پندرہ منٹ باقی ہیں خلیل بھائی آ, وہ جو چیزیں آپ کے پاس پینڈنگ ہیں جن کا آپ نے رسپونڈ کرنا ہے وہ آپ بتائیں پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں صلی جی. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جگر کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا کہ جگر کا پرابلم ہے اسلام بھائی کی جو کال آئی تھی تو جگر کے لیے جو ہے کچھ مفید جو ہے پھل عرض کر دیتا ہوں کہ اگر جگر کا کوئی مریض ہے تو وہ یہ پھل استعمال کرے گنا جو ہے جگر کے لیے فائدہ مند ہے فالسا جو ہے جگر کے لیے فائدے مند ہے اسی طرح سے انار چیری امرود آڑو یہ جو جگر کے امراض کے جو جگر کے مریض ہیں وہ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور جگر کا ایک روحانی علاج میرے آکاشی خطرت سنت نے اپنی کتاب گھریلو علاج کے سفر نمبر 56 پر تحریر فرمایا یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کچھ پلیٹیں لکھنی ہوتی ہیں وہ کچھ جو ہے پلیٹوں پر لکھ کر پینا ہوتا ہے تو وہ آپ استعمال کریں اللہ نے چاہ جگر کے ہر طرح کا جو بھی مرض ہوگا انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا اسی طرح سے ایک اسلام بھائی کی کال تھی کہ گھر کے افراد جو ہے وہ انہیں بخار ہے سب کو اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے عافیت دے ان کے حق میں بہتر فرمائے تو اس کا ایک مختصر تھا جو گھریلو روحانی علاج ہے یا غفورو تین بار یا غفورو یا غفورو یہ تین بار لکھ کر جو ہے تعویذ بنا کر کسی کپڑے میں یا چمڑے میں یا ریکسین میں بنا کر جو ہے اس کو گلے میں پہن لیا جائے انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ بخار وغیرہ دور ہو جائے گا اور نزلہ زکام کا ایک روحانی علاج ہے کہ تین دن تک یہ عمل کرنا ہے جسے بھی نزلہ ہو زکام ہو تو تین دن تک یہ کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تین مرتبہ سوریہ فاتحہ پڑھنی ہے مگر ہر بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے سوریہ فاتح یعنی الحمد رب اس کو پڑھیں گے تین بار پڑھ کر اس کو دم کرنا ہے کسی بھی وقت دم کر دیں اور تین دن تک یہ عمل کرنا ہے ان وجل نزلہ زکام جو ہے دور ہوگا آخر میں جو ہے نزلہ بخار اور کھانسی یہ تین طرح کے جو یہ تین امراض ہیں اس کے لیے ایک جوشاندہ عرض کر دیتا ہوں واہ تو یہ اگر بنا لیں گے تو انشاءاللہ شاء اس کو پلائیں اپنے طبیب کے مشورے سے اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ ہوگا بہت ہی بہترین مفید ترین یہ جو ہے اس میں چھ چیزیں ہیں آپ تاکہ آخر میں گن سکیں کہ میں نے کتنی لکھیں سب سے پہلی ہے سبستہ اس کو گیارہ عدد لینا ہے گیارہویں شریف کی نسبت سے یہ لسوڑا یا اس طرح کا کوئی پودا ہوتا ہے پنجاب میں جگہ جگہ یہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو لسوڑ کہتے ہیں ہی کہتے ہیں بالکل یہ سبستہ اس کو کہا جاتا ہے خشک یہ آپ نے لینے گیارہ عدد لسوڑوں کا اچار بھی ہوتا ہے جی ہمارے گھر کے باہر لگا ہوا تھا اور لگا ہوا تھا نہیں نہیں کا ایک تھا اور میری دادی جان راہی محلہج تھی وہ اس میں سوڑے اترتے تھے باقاعدہ پھر وہ ابلتے تھے ابل کے پھر آگے پروسیس ہوتا تھا اور اچار بڑے مزے کا ہوتا ہے سوڑے کا اچار بھی نظام وغیرہ کے لیے بہت مفید ہے تو یہ اسے سبستہ کہا جاتا ہے ٹھیک اور اس کو جو ہم نے لینا ہے گیارہ عدد اس کے بعد ہے اب ریشم اب ریشم کا کیڑا آپ نے سنا ہوگا جی یہ اسی میں ہوتا ہے تو اب ریشم جب اس کو لینا ہے تو پانچ عدد اس کو لینا جب لیں اس کو پہلے کاٹ لیں کاٹ کے اس کی صفائی کر لیں پھر اس کو استعمال کرنا ٹھیک ہے اور نمبر تین جو اس میں تیسری چیز ہے گاؤ زبان گاؤ زبان تین ماشا ٹھیک ہے تین گرام کہہ لیں گاؤ زبان یہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے جس کی جو ہے جو شکل ہے جو گائے کی زبان کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے قربانی کے دن ہے تو اس سے یہ نسبت رکھتی ہے گاؤ زبان تین گرام چوتھی چیز جو ہے انجیر ہے ایک عدد خاک سیر خاک سیر یہ تین گرام اجوائن تین گرام اور ملیٹھی چھ گرام صحیح وزن اور نام ایک بار اور سماعت فرمانے سپستا گیارہ عدد اب ریشم پانچ عدد گاؤ زبان تین گرام خاک سیر تین گرام اجوائن تین گرام ملیٹھی چھ گرام اور انجیر ایک عدد ان کو جو ہے ایک گلاس پانی میں ابال لیں اچھی طرح سے ابالنے کے بعد جب آدھا گلاس رہ جائے تو چھان کر اس کو پی لیا جائے تو صبح اور شام دو بار یہ عمل کر لیں ان شاء اللہ دو سے تین دن کے اندر اندر یا جتنا پرانا بخار ہوتا ہے اس کے حساب سے تین چار دن کے اندر بہتر ہو جائے گا ایک دو خوراکوں میں ان شاء فائدہ ہو جی حاجی امین صاحب ہیں ہمارے ساتھ جی دوبارہ واہ جی اللہ مرحبا رکن مرکزی مرض شورا حضرت مولانا حاجی اب الحسن محمد امین اتاری حافظہ اللہ تعالی نگران باب المدینہ مشاورت آن فیلڈ ہے ٹائم بھائیوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور مدنی پھول بھی سنیں گے جی رکن شورا سے بات کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سعیدی کہاں ہیں ابھی الحمد للہ الحمد للہ کھارا میں پہنچ چکے ہیں اللہ اللہ کھارا دھر وہ علاقہ جہاں سے دعوت اسلامی کا آغاز ہوا تھا اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ شہید مسجد بھی قریب ہے یہاں پر میمن مسجد بوڈر مارکیٹ بھی قریب ہے اور یہاں پر ایک خصوصیت میں یہ ضرور ارض کروں گا کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ جس طرح ہمارے اسلام بھائی اجتماعی قربانی کے لیے یہ باسکٹ وغیرہ کا جو اہتمام کیا ہے نا جی یہ سب سے پہلے سب سے پہلا آغاز جو ہے نا وہ ہمارے اسی کابینہ نے کیا تھا مدینہ مدینہ اس میں یہ کہ ماشاءاللہ ایک ہماری اجتماعی قربانی کا جو طریقہ کار مدنی مرکز کی طرف سے ہے نا جی کہ جو بھی اخراجات ہوتے ہیں اس کی باقاعدہ لسٹ بنتی ہے اور جو بھی جانور کٹتا ہے ہر جانور کا الگ حساب بنتا ہے سبحان اللہ جس میں جو اخراجات ہیں وہ مائنس کرنے کے بعد جو رقم بچتی ہے وہ حصے دار کو واپس کی جاتی ہے سبحان اللہ ساتھ میں مانوا فضال بھی دے رہے ہیں جی اسی <source> کا گوشت مدینہ بھی جی جی ماشاءاللہ یہ میں نے ان کیا دیکھا ہے یہ ماناوا بھی دے رہے ہیں مہربانی ماناوا فضان مدینہ بھی ماشاءاللہ اور یہ اس کے ایک طرح سے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک سلسلہ ہے محن اللہ اور یہ امیر علیہ سنت نے جو ذہن دیا نا جیسے اگر قربانی کی کھانے جمع کرنے ہمارے اسلام میں نکلے جی تو اس وقت اپنے گھوڑے سوار رسال تقسیم کیے جی اور جس طرح یہ اب جیسے اسلام بھائی جو دے رہے ہیں تو اس میں ماشاءاللہ یہ تقسیم رسائل دعوت اسلامی کا ایک اپنا شعبہ ہے جی اور امیر علیہ سنت اس پر ترغیب دلاتے ہیں کہ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا ماہانہ کچھ نہ کچھ بجٹ اس کا بنا کر رکھے دینا مدینہ اگر اپنی دکان ہے تو دکان پر جو سامان بیچتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ رسالے کتابیں کیسٹیں میموری کارڈ دینے کی ترکیب بنائیں گے تو یہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ الحمد للہ بہت بہت خیر ہے پھول فل دیا جی آپ نے اور ہماری بھی یاد وا ہے جہاں پر آپ ہیں زمانہ طالب علم میں ہم شہید مسجد میں ہی جو ہے وہ آتے تھے عید کی رات میں آ جاتے تھے اور پھر صبح عید کے دل فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھنے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے کے بعد مجھے یاد ہے مفتی عداوت اسلامی رحیمہ اللہ کے پیچھے عید کی نماز جو ہے وہ ادا کرنے کا شرط بھی ملا ہے اور پھر یہاں سے ہم جو ہے وہ ٹرکوں میں بیٹھتے تھے اور کھالے لوڈ وغیرہ کرنے کے لیے مختلف ڈویژنوں میں جو ہے وہ جاتے تھے حاجی اسلیم مون حاجی جہانگیر حافظ اللہ تعالیٰ بڑے ہمارے پرانے ملک کی عداوت اسلامی حاجی جہانگیر یہ بھی یہاں پر ہوتے تھے اور امیر عصمت کا فون بھی جو ہے وہ تشریف لایا کرتا تھا کے طلباء کو مبارکباد بھی امیر رسم کی طرف سے آتی تھی اور ایک جوش و جذبے کا بڑا زبردست ایک انوائرمنٹ ہوتا تھا ماشاءاللہ یہ ہمارے عبد الخلیل بھائی ہمارے آشم بھائی یہ سارے قدیم اسراہے بھائی ماشاءاللہ اللہ جتنی. اور ہماری یہ فاروق فاروق اے یہ محبوب بھائی سب احمد رضا یہ سب بہت پرانے پرانے ہیں یعنی ہم سے بھی پرانے اسلام بھائی ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ ماشاء اللہ جی ان کی خدمات ہیں اللہ کریم قبول فرمائے اور ان کا صدقہ اللہ مبارک بطالیہ ہم لوگوں کو بھی استقامر عطا فرمائے اور جذبہ جوش عطا فرمائے ماشاء اللہ داڑیاں گرس جو ہے وہ سفید ہو رہی ہیں لیکن جس جوان ہے ماشاء اللہ ہے نا ہاں اللہ کی بچے اللہ حمد اللہ نظر بچے بچا امین مطلب امین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مدنی چلے کے ناظرین وقت بھی جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے رکنے شورا حاج زرت تاری حافظہ اللہ تعالی کا میسج بھی تشریف لایا ہے کال حاصل کی اگر ریڈی ہے تو مجھے بتائیے اس کو انشاءاللہ ہم شامل کریں گے مفتی صاحب مدنی پھول اختتام کی طرف جو ہے سلسلہ اب ہمارا جا رہا ہے ایک سیگمنٹ جو رہ گیا تھا وہ ہم کل کر لیں گے کل بھی سلسلہ ہے ان شاء اللہ کل عید کا دن بھی ہے راشد بھائی تو کل ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے لیکن انشاءاللہ شاء اللہ تو کل ہوگا اور آ... کیا تھا اس کا بھی بتا دینا جی اس کا پنجاب سفر پہ جا رہے ہیں نہیں کل کیا سیگمنٹ فرما رہے ہیں سیگمنٹ میں وہ گروپ میں بتاؤں گا سب کو شامل کریں گے اس میں نہیں نہیں اسی طرح بزرگ دیکھیں نا جی نئی شفقتیں لینے کے لیے منصف کے طور پر ہی کر لیں منصف کے طور پر ہی وہ تو ہر وقت شامل ہیں انشاءاللہ جب چاہیں کلام فرمائیں جی حضور ایک حدیث پا کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے لوگوں سے محبت اللہ اکبر اور میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ان سے ملاقات کرتے ہیں سبحان اللہ اور ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ان کی مدد کرتے ہیں سبحان اللہ تو یہ قربانی کا یہ وقت قربانی ہمیں اثار کا جذبہ دیتی قربانی ہمیں خیرخائی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ایک دوسرے کے ساتھ دکھ بانٹنے اور کئی, کئی اعتبار سے یعنی جب ایک مذہبی تہوار آتا نا یہ ہماری عبادت کا عیام ہے جی اس طرح کے دن آ گویا کہ ہر طرف ایک جوش جذبہ ایک بالکل اس کی جذبے کی تجدید ہو جاتی ہے گویا کے دا. تو یہ مواقع ہوتے ہیں جی. اس میں بالکل دل کھول کر ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی ہو محبتیں بھی بانٹی جائیں اور ان کے دکھوں میں بھی شریک ہوا, شریک ہوا جائے مدینہ مدینہ آ, خلیل بھائی جو ہم نے نسخہ بتانا تھا وہ ہم کل بتا دیں گے ٹھیک ہے ہم مشورہ کر کے رہے ہیں ابھی بتائیں گے بلکہ ابھی بتا ہی دیں بلڈر بھی بلڈ پریشر بتانا تھا نا جی کون سا بتانا تھا جی جی بی پی ابھی بتا دیں کل بتا دیں ابھی بتا دیتا جی کل کل کل کل کر لیتے آج بتا دیں دونوں کل بتا دیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ٹھیک ہے جو کہہ رہے کہ مجھے آپ اجازت دیں سیگمنٹ کیا تھا اسی حساب سے فرمایا میں بتا دوں کل انشاءاللہ شاء اشار کے حوالے سے دونوں ٹیموں میں مقابلہ ہوگا وہ اشار اس طرح نہیں حروف تحجی کے ادبار سے نہیں ہوگا وہ کیسے ہوگا وہ ایک الگ اور نئے طریقے سے ہوگا انشاءاللہ عز حافظ صاحب آخری مدنی پول اور پھر ساتوستان پڑھیں گے ان گوشت کی تقسیم میں غریب اسلامی بھائیوں کا ضرور خیال رکھیں اپنے گلی محلے میں عزیز و اقارب کو بھی اس کے اندر شامل رکھیں اور کھانے کے حوالے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے ایسا نہ ہو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور پھر ڈاکٹروں کی جانب رخ کرتے ہیں تو اس میں بھی احتیاط کا پہلو ہونا چاہیے رکھنا چاہیے مدینہ مدینہ بڑے پیارے مدنی پھول رہے میں تمام چلیے دعا گو بھی ہوں دعا جو بھی ہوں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے کل بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور سلسلہ ہوگا اللہ کی رحمت سے نو بجے اس کی ابتدا ہوگی اور وقت مناسب تک انشاءاللہ جاری و ثابت رہے گا دعا ہے اللہ تبارک آپ کو حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے آپ کے گھر بار کی اللہ تبارک بطالیہ خیر فرمائے سلامتی عطا فرمائے آفیت عطا فرمائے اپنی حفظ و امان میں رکھے آئیے اسلام پڑھتے ہیں سلحیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ بتا رہے ہیں مجھے ہمارے پی سی آر والے کہ حاجی زر صاحب کی کال جو ہے وہ غالباً ریڈی ہے جی چراج میں پلے کر دیں الحمد للہ اس وقت پاکستان کے کئی شہروں کے اندر قربانی کی کھالیں جمع ہو رہی ہیں اور کئی شہروں میں گودام بنے ہیں جہاں نمک لگانے کا سلسلہ ہے ہمارے ہاں فتح جنگ میں اٹک میں کامرا میں فلواہ کینٹ میں واہ کینٹ میں قربانی کی کالوں کے لیے گودام ہے نمک لگ رہا ہے مختلف علاقوں کی کھالیں یہاں جمع ہو رہی ہیں شہروں میں بھی اسلامی خالے جمع کر رہے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی خوب ہمارا ساتھ دیں مزید اپنے جاننے ملنے والوں کو ترغیب دلائیں وہ بھی اپنے یہاں ہونے والے جانور کی قربانی کی کال دعوت اسلامی کو دیں اور آپ سب بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی کاموں میں ترقی عطا کرے خلوص بھی عطا کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام, السلام و اللہ, اللہ وبرکاتہ بھی لائیو بات کریں گے ان شاء اللہ آئیے سات سلام پڑھتے سل حبیب صلی اللہ تعالی ka saha <Lee> الحبيب صلى الله تعالى على